اللہ علیہ وسلم یہ دوسری کلاس ہے ہماری ابھی ناشتے سے پہلے پہلی کلاس میں کچھ اہم باتیں مقدمے میں اور پہلے باپ میں یا پہلے باپ کے تحت جو ہے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہی ہیں امید کے انشاءاللہ وہ ساری باتیں یہاں ڈھونڈیں آ رہی ہیں ان, آن, ہی آن, آن, آن شاء توجہ میری طرف رکھیں ذاک اللہ خیر میں کچھ سوالات کروں گا انشاءاللہ بھی ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے جس کو جواب دینا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے جواب دینے والے کو مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ لے کر نکلے یہاں سے انشاءاللہ اس دورے سے ہمیں فائدہ ہوگا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ سے سوالات کروں اور یہ یاد رکھیے میں پوچھتا رہوں گا انشاءاللہ یہاں تک کہ میرا دورہ ختم ہو جائے میرا پہلا سوال ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے بنیادی شرط کیا ہے ہاتھ جو ہاتھ جو وہ لوگ اٹھائیں گے جن کو جواب یاد ہے ہاتھ نہیں اٹھانے والوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نہیں معلوم اور وہ کیوں نہیں معلوم مسئلے پھر اس میں یا تو جب بتایا گیا وہ سو رہے تھے یا تو جب بتایا گیا ان کا ذہن کہیں اور تھا وہ جاگ کر بھی جاگے ہوئے نہیں تھے جی ایک دو تین چار پانچ چھ بنیادی شرط علم حاصل کرنے کے لیے کیا ہے علم حاصل کیوں کریں اس کی شرط کیا ہے بنیاد جی آپ پیچھے سوال سمجھے آپ کیا سوال ہے بنیادی شرط کیا ہے شرط جی جی پیچھے آپ اخلاص زخل کر سمجھ لیا علم حاصل کرنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو ہم یہ کورس کیوں کر رہے ہیں میں نے کچھ پوائنٹس بین کیے اس میں سے کوئی دو اغراض اور مقاصد کورس کے یہ دورہ کیوں کر رہے ہیں اس موضوع پر اس کے جو مقاصد ہیں جی ایک بتائیے اٹھیں اپنے آپ کو اس شرط سے محفوظ رکھنا ٹھیک ہے جی اور <تصفح> تو بتائیں برائی سے بچے شرط سے دوسرا مقصد جی دیکھ کر نہیں جی منکراز کو دور کرنے کا اسلامی کیا طریقہ ہے یہ معلوم ہے جی اور جی مقاصد کورس کے مقاصد کیا ہے معلوم کر سلف کا منہ معلوم کر رہا بیٹھے ٹھیک سلب کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں نہیں جو مفہوم ہے اس سے مراد کیا ہے سلب سے مراد جی اٹھے اٹھے اٹھ کے بنتے تھوڑا سا اٹھا تو فریش ہو جاتا ہے ناشتہ بھی سلف کا مانا راستہ نہیں سلف مراد کون ہے سلف سے ہم جو نہیں وہ ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے بولا مشری مارکیٹ ہو جائے گا ہمارے سے پہلے والے لوگ صحابہ تاویل طویل یہ سلف سے مراد جی میڈیم منہج کا کیا مطلب ہے ہاتھ ہاتھ اٹھاؤ جی راستہ بڑھ کیا مراد ہے منحج سے سلف کا منہج سلف کا منہج سے کیا مراد ہے جیج طریقہ طریقہ راستہ میں تو نہیں بولا سر اچھا یہ سوالات آپ جوابات اپنی طرف سے بت دیجئے ہاں بنائیے مجھ جواب جو سنے ہیں وہ بتائیے ٹھیک ہے آپ مجھے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں وہ الگ ہے باہر پہنچائیے گا میں لوں گا آپ سے علم انشاءاللہ لیکن یہاں میں نے جو پڑھایا ہے کو وہ بولنا ہے یہاں اور بناتے جواب دینا ہے ہاتھ اٹھا کے جو ہے بناتے ہیں میرے خیال سے خیال مطلب رائے پیچھے یہ جو علم آپ لے رہے ہیں میں سوالات کا مقصد یہ ہے میرا میں پوچھوں گا ہر کلاس کے بعد یا تو اختتام پر کلاس کے یا دوسری کلاس کے ابتدائی پر مجھے اطمینان ہو کہ آپ سمجھے جو کلاس میں بتایا گیا ہے مجھے اطمینان ہو کہ آپ باتوں کو سمجھ چکے ہیں ٹھیک ہے اور پھر سنڈے منڈے دو دن اور ایکسٹرا کر کے پھر کلاسز الگ رہنی پڑے گی پورا سسٹم کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں تو سلط کے منحص سے مراد کیا ہے جو میں پڑھایا نشتے سے پہلے کل نہیں اچھا جی ناشتے سے ایکسپلین کیجئے نہیں وضاحت نہیں ہو رہی ہے جو راستے پر وہ چلے بس اتنا کافی ہے نہیں اتنا نہیں بولا میں بہت بولا ہوں آپ کو تھوڑا بولنا بول رہا چلا دیجیے نہیں ٹھہری ہے جی سر منہج کا لوگ بھی یہ ہوتا ہے کہ طرز زندگی لیکن مراد نہیں نہیں سوال میرا یہ ہے آپ اٹھیے ٹھہرے جواب پورا دیر کے بعد بیٹھ سکتا ہے سلف کے منحص سے مراد کیا منحج سے ہے منحص سے مراد یہ ہے کہ تمام عقائد عبادات معاملات اور زندگی کے تمام امور میں ان کی پیروی کرنا جی ان کا بھی سلف کا منہ سے مراد یہ کہ ان کے عقائد اور منحج معاملات اخلاق طرز حیات یہ سب ان کا جو طریقہ کار رہا ہے اس کو کہتے سلف کا منہج آخری سوال ہم منہج سلف کیوں اختیار کریں جو کہ آخری میں ہم نے تھوڑا پڑھا اور تھوڑا پڑھیں گے سلف کا منہج ہم کیوں اختیار کریں کیوں کیوں ضروری ہے میں ٹھیک ہے وہ لوگ ایک عقیدہ ایک منہج پر تھے میں اپنے عقیدے پر ہوں مجھے کیوں ضروری ہے کہ میں ان کو فالو کروں ایک آدمی پوچھ سکتا ہے بول سکتا نہیں لوگ بول رہے ہیں لوگ لکھتے ہیں کہتے ہیں بھائی وہ اس زمانے میں اس دور کے لوگ تھے ان کے اپنے عقیدے منہج تھے اس دور کے ہم ہیں ان کا دور الگ ہمارا دور الگ ان کا دور الگ ہمارا دور الگ ہم رجان اور ہم اپنے طریقے سے کریں ٹھیک ہے تو سلف کے منہج کی اتباع ضروری ہے کیوں اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے جی جزاک اللہ خیر یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے جواب یہ اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جواب جی اچھے زمانے ہیں ہاں بہت اچھے مزاک لات چلیے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں سلف کے منہج کی جی سوالات کیسے چل سوالات میں مسئلہ ہو جائے گا کیوں میں آخری میں آپ ایسے کریں نوٹ کر لیں سوالات یہ مسئلہ کیا ہم کو پڑھنا بہت ہے میں مذکرہ جو ہے یہ پوائنٹس ہیں پورے تفصیل بہت ہے تو ہم کو پڑھنا بہت ہے انشاءاللہ تو سوالات آپ نے کر گا کیا ہوگا سوال کے جواب میں پھر وہ وقت کا بھی مسئلہ رہے گا پھر سوال میں سوال پھر شاید کشن نہیں ہوگی تو پھر اس میں وہ ہو جائے بہتر یہ ہے کہ سوالات آپ نوٹ کریں انشاءاللہ شاء میں لاسٹ میں جو ہے اس کے جوابات پورے دیے جائیں گے انشاءاللہ یہ بھی ہے کہ درس کے دوران جب آپ پورے پورا درس سمجھ لیں گے تو ہو سکتا ہے بہت سارے سوالات کے جی جی جزاک اللہ خیر بہت اچھے ہیں ہو سکتا آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ آنے والی ہے بات ایسے ہوتا ہے عام طور پر چلیے چلیے سر فاتحات میں ہم اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت طلب کرتے ہیں المستقیم اللہ سے ایک بہت بڑی دعا نماز میں مسلمان مانگتا ہے ہر نماز میں ہر رکاوت میں ٹھیک ہے ایمان کے پیچھے وہ تب بھی اکیلے وہ تب بھی امام کے پیچھے بھی پڑھتا ہے اکیلے بھی پڑتا ہے پڑھنا ہے نا چلیے تو یہ جو احدین سرات المستقیم ہے یہ کیا ہے صراط المستقیم سراط مستقیم سرات مستقم کا مطلب سیدھا راستہ اللہ کی تاریخ اس کی مجد اس کی حمد بیان کی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحیم مالک یوم ایاک نعبد نستعین للہ ابود المستقیم دعا صراط سرا تھا یہ صراط مستقبل کیا ہے سوال نہیں کر رہا ہوں میں یہ سوال کر رہا ہوں تاکہ آپ غور سے سنیں وہ ختم ہو گئے نا آخری بولا تھا نا میں سوال ایسے ہوگا تو دورے کی ضرورت نہیں آپ ادھر آ جائیں میں ادھر بتا رہا ہوں میں اگر سوال پوچھوں آپ جا. ہاتھ اٹھانا نہیں آ ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہوگا پورے پورا موضوع معلوم ہوگا سرات المستقیم اللہ تعالیٰ سے ہم سوراط المستقیم مانگتے ہیں سیدھا راستہ یہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے یہ سلف کا راستہ ہے منہج سلف نہیں سیدھا راستہ کیوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے کو اپنانے کا حکم دیا ہے اور اس لیے بھی کیا آگے پڑھیے سوراۃ الدین ان کہتے ہیں اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سرات مستقیم کی توفیق دے سرات مستقیم پر گامزن کر ہمیں چلا اس پر ٹھیک ہے کیا ہے سرات مستقیم کس کا راستہ ہے یہ اللہ سرات الدین الحمد علی المقل سرات الدین ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا وہ کون ہے صدقین، انبیاء صدیقین شہدا حسن شہدا حسن کا تو یہ کون اس میں صاحب ہے نبین صدیقین صالحین یہ صرف ہے تو منہج صلف کی اہمیت ان کی اتباع کیا ہم اللہ سے ہم کو مانگنے کے لیے کہا گیا ہے ہر نماز میں ان کا راستہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس پر جو ہے کامیابی کیوں؟ کیونکہ اس پر چلنے سے انعام ہوا اللہ تعالیٰ کا انان اللہ انام چاہ رہے ہی ہوں سمجھ رہا بات تو ہمیں بھی انعام چاہیے اللہ کے یہاں تو اسی لیے اللہ سے کیا کرتے ہیں ہم سرف تو اس سے معلوم ہوا کہ منہج سلف کی اتباع ضروری ہے منہج سلف کی اتباع ضروری ہے اس کے علاوہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جب فرقوں کا ذکر کیا ہے وہ آگے بھی آ رہا ہے پوائنٹ وہ حدیث آ رہی ہے اگلے پوائنٹ میں جو ظہور فرقوں کا ہو. نبی علیہ السلام, علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ما انا علیہ و صحابی جو سی روایت اس نے احمد کی اور سنن کی ما انا علیہ وصحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نجات پانے والے کامیاب ہونے والے جہنم سے بچنے والے لوگ وہ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ماں آنے علی اور علیوں بھی آتی ہے ایک روایت وہ بھی صحیح ہے روایت علیوں آج میں اور میرے صحابہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ذکر کیا تو پھر صحابہ کی اتباع ضروری ہے ان کے منہج کی کیونکہ نبی صلاح نے یہ بات بیان فرمائی کہ جہنم سے نجات پانے کے لیے میرے اور میرے صحابہ کے نقشہ قدم پر چل میں اور میرے صحابہ جس نہج پر ہے میں اور میرے صحابہ جس منہج پر ہے اس منہج کی اتباہ کرنا ضروری ہے اور اتباع اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ وحی سے قریب تھے وہ وحی سے قریب تھے کیا مطلب وہی سے قرآن جب اترا حجی سے جب بہن وہ قریب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم لہٰذا وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں قرب ہونے کی وجہ سے ہم بعد ہیں ہم بعد میں آئے تب پیدا ہولی سلیق ہیں وہ لوگ پہلی صدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لہذا وہ زیادہ سمجھتے ہیں دین کو. اسی لیے جو ہے ان کی سمجھ ہماری سمجھ سے اچھی ہوگی قرب ہونے کی وجہ سے اور وہ اہل تنظیل ہیں کیا مطلب ان کے زمانے میں دین اترا ان کے زمانے میں دین اترا قرآن جب نازل ہوا تو وہ لوگ تھے وہاں پر کون صرف صاحب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث میں وہ سننے والے وہ حضور جو تھا وہ یہی بزرگ صحابہ تھے رضی اللہ مجمعین لہذا وہ زیادہ صحیح ہیں یا ان کو زیادہ معلوم ہے کہ آیت کا پس منظر کیا ہے اس آیت کا شان نظول کیا ہے یہ حدیث کس ضمن میں وارد ہوئی ہے نبی وسلم کی مراد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیا ہے صحیح ہے نا حدل ہدایت ہے قرآن قرآن اللہ کا کلام ہے حتا یسنا کلام عجیر ہوں حتا یسنا کلام کافر کو مہلت دو یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن آئے اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے اللہ کا اللہ کلام یہ معلوم ہے کلام اللہ اللہ کے کلام قرآن مجید اللہ کی مراد کو کون جانتے ہیں کلام اللہ قرآن ہے مراد اللہ کلام کا مطلب ہوتا ہے نا کلام کی مراد بولتے بات کا مطلب آپ میری بات سمجھے بولتے ہیں نا یہ وڈ استعمال کرتے ہیں ابا اب بیٹے کو کوئی بات سمجھاتے ہیں پھر کہتے ہیں بیٹے سمجھ میں ہی بات میری بات تو سننا بیٹا سننا سمجھنا ضروری ہے خالی سننا پلے بھی پڑی بات سن رہے ہیں صرف سننا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف سننا کافی نہیں ہے اگر آپ سنیں لیکن نہیں سمجھے کوئی فائدہ نہیں ہے ایک آدمی بیٹھتا ہے جمعے کے خطبے میں عربی میں پورا خطبہ ہو رہا اس کو سمجھ میں نہیں ہو رہا خدیب صاحب کیا بولنا چاہ رہے ایسے ایسے کر رہے تھے خدیب صاحب ترجمہ ہوتا ہے خطبے کھانے فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک آدمی جو ہے اپنے مدیر کے پاس جاتا ہے بولتا ہے مجھے چھٹی ضروری ہے بیوی بی پریشان ہو فلاں ہوتا ہے ایش مترج جب. اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولنا چاہ رہی ہوں ایسے لگ رہا ہے کہ پریشان ہے کچھ لیکن وہ اس کی کیا پریشانی ہے کیا پرابلم اس پیسنگ نہیں معلوم سمجھ میں آ رہا ہے کلام کی مراد جاننا بہت ضروری ہے آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن پر حاضر کیا اللہ کا کلام تو مراد اللہ کون جانتے ہیں رسول اللہ سے سن. اللہ کی مراد جیسے آپ دیکھیں ایسے ہیں قرآن میں اللہ تبار کو تعالی نے فرمایا اللہ قرآن میں آئے تو جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا انہیں کے لیے ہدایت ہے اور امن ہے الا اکل حمل محتد ال امن اور ہدایت انہی کے لیے ہے جو ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا کیا مطلب کلام اللہ ہے یا نہیں ہے ہے مراد اللہ کیا ہے اور سلسلوں کے پاس گئے عبداللہ حری سے کہا کیا اب سمجھنے جا رہے ہیں کلام اللہ کو یہ سلف ہمارے صالحین رضی اللہ مجمعین سمجھنے جا رہے ہیں اسی ان کا منہ جپنا بھائی یہ لوگ سمجھنا چاہتے تھے ہمارے جیسے نہیں کتاب پڑھ کے عالم بن گئے کتاب پڑھ کے علیم بن گئے آپ کے ماشاء اللہ کہاں سے اتنے کیسیٹس ہاں میں ذرا رہا ہوں ماشاء اللہ اتنی سیڈیز اتنے کیسٹس کہاں سے سیکھے سیلف اسٹڈیز اللہ بچا سیلف اسٹڈی کیا کہتے ہیں سیلف اسٹڈیز نو ٹیچر نو معالم نو سمجھانے والا سیلف اسٹڈیز خطرناک ہی علما نے لکھا ہے معاشرن کے یہ لوگ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں علما نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ یہ اسلح سے زیادہ افساق کا کام کرتے ہیں کیا اسلح سے زیادہ افساق کا کیوں توقع نہیں ہوگا نا بھائی اس سے ففق سمجھ رہا کیوں بتائیں فخر فک خود سننا فک خود دین کو سمجھنا قرآن کی آیتوں کو سمجھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیش کو سمجھنا نہیں, نہیں ہے صرف کیسے سمجھے گا بھائی یہ سیلف اسٹڈی میں علما کوئی بھی نہیں ہے پیچھے اساتذہ نہیں ہے بغیر استاد کے کیسے بھائی اور یہ خوارش جس کے پڑھ رہے ہم ان کا بھی یہی حال ہے کیا سیل جی ان کا کوئی استاد نہیں ان کا ان کو مرحج بنانے والا کچھ بھی نہیں یہ خود پڑھ لیے جز... دین کا جذبہ منقرات کو ہٹانے کا جذبہ اور پڑھ لیے خود سے نکل گئے ان کو ہٹاؤ یہ قرب وہ کافر انہوں مشرک ان کے خلاف باہر ہو جائے ان کو مار دو ان کو ایسے کرو خلافت لانا ہے فلاں لانا ہے بادشاہ کی ہے اسلام فلاں کیا مبادر استاد تو تفقو ضروری تفقو کیسے آئے گا بھائی اور استاد ضروری ہے جو سمجھا گا تو میں جو بتا رہا ہوں کلام اللہ کو کیسے سمجھیں گے ہم نہیں دیکھیے صحابہ کے اندر تھا صحابہ کے استاد کو نہیں معلم محمد صلی اللہ علیہ چاہتے ہیں آیت اتری اچھا یہ لوگ عربی زبان پھنسی جاننے والے لوگ آج کے جیسا حال نہیں ہمارا لینگویج سیکھے سیلف اسٹڈیز کرتے اس کے بعد وہ لوگ عربی زبان جانتے تھے ظلم کا معنی نہیں معلوم تھا ان کو اللہ دینا, اللہ دینا کیا مانا اس میں موصول کیا سر وہ نہیں معلوم تھا ارے قواعد تو بعد میں بنے وہ تو قواعد ان کی زبانوں پر تھے نہ ہو بعد میں ترتیب دی گئی نہ ہو اور صرف وہ تو بولتے تھے نہ اور صرف ایسے نہیں فی معافی والی زبان کچھ بھی ہونا ہے تو فی بولنا میں بول رہے تو معافی بول دوں دو سکھا کے بھیج دے اے وافی سیارہ فیس سیارہ کام کر سامنے فی بول کے سکھا دیو آنا فیس سیارہ بولو بولو مطلب میری گاڑی ہے چلیے انافیز ہوجا کیسا ہیں تو وہ عربی ان کو ساتھ یہ فیس ہوجا والی زمان نہیں تھی ان کی تو وہ عربی بولتے تھے اللہ دینا آمنو اترتا آد اتر رہی ہے اللہ کا مانا سو کا یہ پوری عربی فصیح عربی آیت کیا ان کو نہیں معلوم تھا اس کا ترجمہ لفظ لفظ معلوم تھا ان کو ان سے تو اہل زبات وہ اہل ہے پھر کیوں آئے کے پاس یہ ہے جذبہ یہ ہے ہم اللہ کے کر کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں نبی سسلم سے تو نبی اسلم ان کو اللہ کی مراد بتاتے ہیں نہیں سا کمان تو شرک الم تو بولیا ان شرک بول بنا دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم کا اموانا نہیں ہے یہاں پر اللہ کی مراد یہ ہے کہ ایمان لا کر شرک سے اپنے ایمان کو بچانا یہ مراد ہے اللہ کی کیسے معلوم نبی علیہ وسلم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ہمارے سلف ہیں جن کی بات ہم کر رہے ہیں جن کی اتباع کی ہم بات کر رہے ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سمجھایا مراد اللہ کو کہ ظلم کا معنی عام نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ گناہ کر لو اس سے خاص گناہ مراد ہے اور وہ شرک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا آپ سے کیا آپ لوگوں نے نہیں سنا لقمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اس لیے کہ شرک بہت بڑا سمجھ تو اللہ کی مراد اچھا اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کی مراد نبی صلی اللہ علیہ سلم حدیث بتاتے جیسے تم میں سب سے اچھا یہ وہ انسان ہے جو یہ کرے آپ سے سوال کیا گیا آپ نے جواب دیا ٹھیک ہے حدیثیں آپ کی یہ کون سمجھتے تھے مرادر رسول کو صاحبہ مراد اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مراد کس کو بتائی اپنے صحابہ کو بیان کی جو سلب ہے ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں کئی حدیث فرمایا ٹھیک ہے پر عمل نہ کرے اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا اس پر حکم نہ کرے وہ کافر ہے وہ فاسق ہے یہ قرآن کی آیتیں ہیں اس کی مطلب اور مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کو بتا دیتا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو بیان چلے ٹھیک ہے منرام ان کو من کر پلیف جو برائی دے کے ہاتھ سے ہٹا دو زبان سے دور کرو یا دل میں برا جانو اب آف المان یہ ہے وہ شخصوں میں نہیں ہو سکتا ہے جو یہ کام کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا قدر نہیں کرتا چھوٹوں برہ ہم نہیں کرتا اور عالم کی ہماری قدر نہیں کرتا ہے اب اس کا مراد کیا ہے لئی سمین ٹھیک ہے لا مین واحد تم میں سے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جو مجھ سے اپنے والدین اپنے بچوں اور کائنات کی ساری سارے لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ ہے نا حدیث یہ متفق اللہ تو لائیو مین لا منا یہ جو حدیثیں ہیں یہ مراد کیا ہے نبی سسم کی سے نفی کامل ایمان نفی کمال علیمان تو یہ صحابہ جانتے ہیں یا آباد والے انسان جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کیونکہ وہ اہل وہلنظیم ہے قرآن تو اسی لیے ضروری ہے ان کا منہج اپنانا یہ اسلمت و, و احسن منحج ہے سب سے زیادہ سلیم غلطیوں سے بات اور بالکل صاف و شفا اور پیارا منہج ہے جس پر چل کر انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اور ہم اس پر چلیں گے ان کی اتباع کریں گے تو ہمارا ہم سے بھی اللہ تعالی راضی ہو جیسے رضی اللہ بحسان رضی اللہ تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی یہ ضروری ہے اس کے علاوہ اور ساری حدی سے نبی علیہ السلاط اسلام سے ایک عورت نے جو ہے مسئلے پوچھے اس کے بعد نبی علیہ السلاۃ اسلام سے اس نے پوچھا کہ کل مجھے دین سمجھنا ہوگا اور آپ نہیں ہوں گے دنیا میں تو میں کیا کروں تو نبی علیہ نے کیا فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ کے پاس آؤں کیوں دن چلو چلیے ایک اور ایک میں مثال دوں جو بڑی اچھی مثال ورما نے دی ہے منہج سلف کی اتبا کیوں ضروری ہے پر ان, ان کے طریقے سے سمجھنا کسی محفل میں کوئی بات بتائی جاتی ہے. ایک محفل ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک وہاں کسی نے کوئی بات کہی ہے وہ محفل ختم ہو گئی وہ مجلس ختم ہو گئی اب اس کے ایک سال کے بعد لوگ جو ہے اس مجلس کا ذکر کرنے لگے کہ بھئی یہاں آج سے ایک سال پہلے پچھلے سال کچھ لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے بیٹھ کر ان لوگوں نے ने जो ایک بات बात ان میں سے ایک آدمی نے ایک بات کہی تھی اس آدمی نے وہ بات کیوں کہی تھی یہ ایک سال کے بعد جب ذکر کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں اس بات کا مطلب یا ایک سال پہلے اس مجلس میں اس آدمی نے جو بات کہی اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ سمجھتے ہیں سمپل بات ابھی ناشتہ ہو ناشتے میں آپ لوگوں نے آپس میں باتیں کی ہو ناشتے میں کسی ولیما کرا دیں گے ہم آپ کا ناشتہ کر رہے تھے کہا آپ فکر مت کیجیے ولیمے کی ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں آپ کی ایک مچھلی سے گہال دیا تو آپ جو ہے شادی کر لیں ولیمہ لیں بری بات ہے <laughs> <laughs> شادی دوسری <laughs> شادی تھوڑا جو ہے بات ہوئی ایسی ناشتے پر بیٹھے تھے لوگ ٹھیک ہے وہاں بات ہوئی بھائی آپ جو ہے دوسری شادی آپ میں بلا دوں سے ادھر لے کے ٹھیک ہے کسی نے کہا میں کھواؤ میں تھا اس مجلس میں میں اس لیے بول رہا ہوں تو اس مجلس میں ہمارے ساتھی کو ہمارے ساتھی نے کہا کہ جو ہے آپ ان کی دوسری شادی کرا دیں مجلس دوسری شادی کرا دیں میں کی ذمہ داری ساتھی نے کہا میرے سے میں بول رہا میں ولیمے کی ذمہ داری لے بات ہوئی اب کیا مطلب یہ مذاق تھا یا واقعی انہوں نے شادی کی پلاننگ تھی وہ شادی ہو گئی تھی لڑکی دیکھ لیے تھے بولی میں کی تیاری کا مسئلہ چل رہا تھا کیا مسئلہ کیا تھا اب وہ مجلس میں جو تھے ناشتہ کرتے وہ لوگ سمجھیں گے یا وہ جو دور بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے تو مجلس جو لوگ تھے وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کس پس منظر میں بات ہے یہ بات جو ہے کیا مزاج سے کہی گئی سیریس کہی گئی اس کا پسمندر کیا ہے وہی مجلس والے لوگ جانتے ہیں نا بعد میں جو ہے ایک سال کے بعد جو ہے یہاں جو ہے اور پچھلے سال دورہ ہوا تھا اس دورے پہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ناشتے پہ وہاں ایک بات ہوئی تھی انہوں نے یہ بات کہی تھی تو انہوں نے ان کے ساتھی نے ایک بات کہی تھی یہ اس ان کی بات کا مطلب جانے والے وہی لوگ ہوں گے نا ظاہر بات سوچیے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آج جو صحابہ موجود تھے وہ زیادہ سمجھتے ہیں ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ عنہ کے پاس آیا. اور اس نے کہا کہ انا ہم تورات میں دیکھتے ہیں آسمانی کتاب میں اللہ کے کلام میں آسمانی کتاب اللہ کا کلام مسئلے ہے اور علم حاصل کرنا ضروری ہے فتنے فطرے ہیں کتاب کہتے کلام نہیں کہتے ایسے کیسے کی جاتے رہتے ہیں آئندہ بھی آتے فتنے ہی فطرے ہیں یہ کتاب ہے کہتے کلام نہیں ہے گے ٹھیک ہے رسول ہے کہتے بشر نہیں ہے تو ایسے یہ کیا ہے یہ سب کتنے ہیں یہ سب چلیے تو تورات میں جو آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام تو اس میں ہم دیکھتے ہیں یہودی عالم نے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا زمینوں کو دوسری انگلی پر اٹھائے گا یہ حدیث ہے تو لمبی حدیث ہے اس کے بعد اس نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر ہنسنے لگے علیہ وسلم اس کی بات سن کر کیوں ہنسے ہنسنے کی کئی وجہ ہو سکتی ہے ارے دیکھو اللہ اللہ اللہ انگلی پر اٹھا دا کہتے انگلی یعنی ایک انگلی پر آسمان دوسرے یعنی انگلیاں ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں ایسے یہ وجہ ہوگی ہنسنے کی یا جو ہے تصدیق اب کیوں ہسے کون بتائیں گے اب تو اللہ اس بتائیں گے یا جو ہے بعد میں آج کا آدمی سلف کے منہج کو چھوڑ کر جو بتائے گا نہیں میں وہ انگلیوں کا ذکر ہے نا حدیث میں سوچا بیٹھ کے یہ کیسے ہو سکتا ہے سیلف اسٹڈیز بیٹھ کیسے سوچا انگلیاں ہسے ہاں انگلیاں بولا انگلی بولا اس لیے ہسے نبی سر انگلی کہاں تھی اللہ بولا ہاتھ کہاں لگا چہرہ کہاں لگا ذاتی سفار ستخ کوئی اشری عقیدے کا کوئی ماتھری عقیدے کا کوئی با, آ, با, باطل عقیدے کا آدمی وہ پڑھے گا سیلف اسٹڈیز کر کے تخریر کرنے والے پڑھ کے جو ہے انکار کرے گا اب کون بتائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہسے ہم دیکھتے ہیں عبد اللہ من مسود رضی اللہ عنہ سے کیا فرماتے ہیں آپ لکھو یہودی مولوی عالم کی بات پر تعجب کرتے ہوئے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہنسنے لگے پیارے نبی وسلم اور کی کی کی صحابہ میں سے وہ بتاتے ہیں کیونکہ وہ وہاں موجود تھے جب وہ یہودی عالم آیا تھا نبی وسلم کے پاس اسی لیے ضروری ہے شریعت کو دین کو کلام اللہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کے منہچ کو اختیار کریں وہ زیادہ صحیح سمجھتے تھے ان کو زیادہ صحیح معلوم تھا ہم اسی راستے پر عمل کریں گے صحیح انہی, تے انہی کے جیسے سمجھیں گے ان کا فہم اپنائیں گے تو ہمارے لیے انشاءاللہ کامیابی ہے جی شہر محکم ہوگی صفحہ نمبر تین پہ آپ کی استعمال کریں دوسری فصل کے عنوان کے تحت کہ منہد صنعت کی اتباع کی اہمیت ہے منہج صنعت کی اتباع ضروری ہے میں سمجھتا کی چار نثالوں کے ذریعے سے کہ اللہ کی مراد کو کون سمجھنے والا ہے جیسے للی نامی وال حلی رسول کی مراد کو سمجھنے والا کون ہے اور اس کے بعد ابھی جدید محفوظ پیش کی آپ نے سے ہاتھ اٹھائے کہ کنہوں نے آپ نے کیا اپنی کاپی میں لکھا ہے اس بار کیونکہ یہاں پر صرف چار پانچ لائنیں ہیں صرف ایک مزہ اس میں دی گئی باقی اتنی مفید قیمتی باتیں جو نوٹ کی شیخ نے ذکر کیے ہیں کن ساتھ سب کو لکھنا آتا ہے کوئی ایسا بھی لکھنا آتا ہو انگلش میں ہندی میں اردو میں جلد ایک ساتھ میں دیکھ رہا ہوں چاہتا ہوں پڑھے لکھے لوگوں لوگ آپ لوگ بھی ہیں تو چند ایک لوگوں نے لکھا اتنی مفید بات ہے ابھی ہمارا اور ایک سال کے بعد تو جائے گی تو دیکھیے دیکھے اپنی زبان میں اپنے دو اشارات لکھے کچھ آیت کا ترجمہ لکھ لیں آیت نہیں آ تاکہ آپ کو دورے کا پورا پورا فائدہ ہوئی نے بہت صحیح بات بتائیں ذہن سے چیزیں نکل جاتی ہیں اسی لیے اللہ جزاک شیخ نے آپ کو پتا ہے شروع میں ایک بات بتائی تھی العلم کیا بتا علم کے بارے میں اور لکھنے کے بارے میں کیا بتایا تھا آپ الم ہوں تو قید کریں لکھنے سے قید ہو جاتی ہے بات ورنہ ذہن سے چلی جاتی ہے صحیح بات اللہ جزاک چلے کہاں تھے ہم سلف سلف صالحین کی اتباع کی اہمیت سمجھ میں آ رہی کیوں ضروری ہے کیوں ان کے کی طریقے سے سمجھنا دین کو ہاں اور ان کے منحج پر عمل کرنا ان کے منہج کو اختیار کرنا کیوں ضروری ہے اس کو آپ نے انشاءاللہ سمجھ لیا اس کے بعد تیسری فصل سلف کے استدلال کا طریقہ کیسے جو ہے سلف سالحین استدلال کرتے ہیں یہ بہت اہم ہے یہ بھی دیکھیں استدلال استلال سمجھتے ہیں نا استل کیسے دلیل لیتے تھے نصوص کو کیسے سمجھتے تھے اس سلسلے میں جو رکھا ہے مذکرے میں جو لکھا ہے دیکھیں جو سر بتایا گیا اس زکر میں جو ہے مختصر لکھا گیا ہے تفصیلیں ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی استلال کا طریقہ یہ تھا کتاب و سنت اور صحابہ کے فہم سے دلیل لیتے تھے ان کی دلیلیں یہ تھی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع صحابہ اس کا طریقہ اللہ تعالی کی مراد کو مراد کو نبی نے کیا آیت کی تفسیر بیان کی ہے ٹھیک ہے یہ ہے صحیح تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سنتیں جو ہیں قرآن کی تفسیر ہے ہم قرآن کو سنت کو چھوڑ کر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے سمجھ رہے ہیں نا ہم سنت کو چھوڑ دیں صرف قرآن کی آیت پڑھیں گے تو نہیں سمجھیں گے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے وہ لکھنا بھی چاہیے آپ لوگوں کو وہ کیا ہے سلف نے ایک بڑی اچھی بات بیان کروائی بڑی اہم بات کہ قرآن زیادہ محتاج ہے سنت کے کہ سنت زیادہ محتاج ہے قرآن کی قرآر احوج انت مین سنت ارآن قرآن زیادہ محتاج ہے میں بات کو سمجھا سنت کے نہ کہ سنت زیادہ محتاج ہے قرآن کی کیوں اس پوائنٹ کو سمجھا قرآن احوج اس کی قرآن زیادہ محتاج ہے سنت کے نہ کہ عکس کیوں اس لیے کہ قرآن کا سمجھنا ڈپینڈ کرتا ہے سنت پر تو قرآن کی تفسیر ہے سنت اللہ تبارک کو تارا فرماتا ہے جو اتارا گیا ہے لوگوں کے لیے آپ کا کام کیا ہے اے نبی صلی اللہ توبائی. لیتو بھئی نہ آپ بیان کرو بیان مطلب ایکسپلین کرو وضاحت کریں آپ آپ لوگوں کو سمجھائیں اور وہی تفسیر ہے آپ نے جو سمجھایا ہے سنتے ہیں ان کا استقاب کا طریقہ کیا ہے قرآن کو حدیث سے سمجھتے ہیں تفصیل قرآن عقل سے نہیں رائے سے نہیں جو کہ نوز بلا مظالف جو ہے خلف کا طریقہ رہا ہے بازوانوں کا کس کا خلف. خلف. خلف. خلف خلف نہیں خلف سنیے ایک ہے سلح ایک ہے خلف فائدے کی بات اللہ جزائے خیر دے شیخ کو شرف اختار کو کہ سلف پڑھ لیا کون سلف سے مرا اور سلف نہیں ہے وہ سلف ہے گزرے ہوئے اچھے لوگ خلف بعد میں آنے والے اچھے لوگ جو سلف کے طریقے پر چلتے ہیں خلف اچھے لوگ خلف غلط لوگ کیا ہے وہ وائد شاہ کیا ہے یہ قرآن کلام اللہ کا مزہ ہی الگ ہے نہیں قرآن کو چھوڑ دیتے قرآن نہیں سمجھ سکتے سبجیکٹ چاہیے سبجیکٹ چاہیے پھٹکرے پھٹکرے پھٹکرے قرآن قرآن ہے مرجاسی مزدر اول اور صحابہ جو استعلال کرتے تھے پہلی چیز کتاب اللہ پہلا مزدر کیا ہے مصدر سمجھ رہے ہیں مینوفیکچرنگ سورس آف علم سورس آف انکم سورس آف علم علم کہاں سے ملے گا پہلا مصدر اللہ کی کتاب قرآن مجید اس کو کیسے چھوڑ دیا مصدر ثانی دوسرا مصدر سورس سیکنڈ سورس آف علم حدیث رسول جو قرآن کی تفسیر ہے جس کے بارے میں ابھی ہم نے کہا کہ قرآن زیادہ محتاج ہے حدیث کے قرآن اللہ اللہ تر اللہ تر ہوتا ہے جو کون بول رہا ہے یہ بھی مسئلے رہتے دیکھیے بات عالم تقریر کرتے تھوڑی دیر پہلے میں نے مراد سمجھنا ایک عالم کی تقریر ہے ارے میں خود سنا ہوں نہ بولے تقریر میں شیخ خود بولے میں خود سنا سونا ریکارڈنگ ہے میرے پاس اب ان کو بول رہے بھائی آپ بولے گا ارے میں نہیں بولا بھائی میں ارے بولے آپ اچھا الٹا سمجھ پوچھنے کیوں نہیں کیا مطلب تھا آپ کو اور سے سنے نہیں? آدھا سنے آدھا آدھا دماغ کہیں اور تھا ایک دم دوسری بات جو اٹریکشن وہ سن لے اسے ارے یہ ہے اس سے پہلے والی بات نہیں سنیں سر سمجھنا جو میں کہہ رہا ہوں نا بہت ضروری ہے سمجھنا اس سے بھی بھٹکتے رہا چلیے تو سلف کے استعمال کا طریقہ کیا تھا وہ قرآن سے دلیل لیتے تھے سب سے پہلے ان کی پہلی دلیل دلی. ہے مختر ہے وہ قرآن کیونکہ کلام اللہ اس میں ہدایت وہ اثر کرنے والی چیز لیکن ابھی خلا فامی امبا دن خلف تو خلف کس کو کہتے ہیں بغیر فتح کے بعد میں آنے والے برے لوگ اچھا بعد میں آنے والے اچھے بھی ہوتے ہیں. اب ہم لوگ سلفی ہیں نہیں ہیں یہ خلفی ہیں <laughs> سلفی تو سلفی کس کو بولیں گے جو سلف کے نقش قدم پڑ جائے تو ہم بھی اچھے ہیں نا انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں اچھا رکھے <laughs> تو ایسا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعد میں اچھے لوگ آئیں اگر بعد میں برے لوگ آئے تو خلف جس کا اللہ دیکھیں ان کا خلف کیا ہے ان کی برائی کیا ہے یہ برے لوگ کیوں ہے نماز کو ضائع کر دیے شہوات کی اتباع کر دی نہ اللہ کہ جو ہے حقوق الباعت صحیح رہے ان کی جہنم چلیں تو قرآن کو قرآن ان کا مصدر اول تھا قرآن سے دلیل لیتے تھے مراد کو نبی پھر دوسری چیز نبیسم کے حدیث ہے جو تفسیر ہے قرآن پھر اجماع اچھا یہاں قرآن ایک بہت اہم بات کیونکہ سلف کا استدلال کا طریقہ بتا رہے ہیں جو کہ خوارش کا نہیں ہے کیونکہ ہم آگے بھی پڑھیں گے خوارش کا سلف کا پڑھ کے امپورٹنٹ ہے یہ اصل چیز ہے اس پر ہم رہیں گے تو خوارش کے منحج سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے یا اس کے علاوہ جو بھی برا منہج ہوگا غلط منہج اس کو بچائیں گے قرآن میں جو آیتیں ہیں پرانے مجید سے دلیل کیسے دو قسم کی آیتیں ہیں محکم اور متشابہ میں نے یہ پوائنٹ لکھا ہے شاید. ہاں مترشاب آیتوں سلف سال ہی رحیم محمد اللہ کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ متشابہ کے پیچھے نپٹتے تھے اور یہ نقطہ ہے یہ, یہ پوائنٹ نہیں ہے کیا کرتے تھے وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے یہ تھے اہل باطل کا طریقہ ہے خلف کا طریقہ ہے سلف کا طریقہ صحیح تھا ٹھیک ہے وہ لوگ کیا کرتے تھے محکم تم جائے تھے تو ہیں بنوا پڑھاؤ گاڑا ایک انسلا اڑی کو آیا تھی مبینہ ملک ہی تھا وہ کرو شامینہ وہ قرآن کی اتباع کرتے تھے متشابہ محکم متشابہ آیتوں کو محکم آیتوں کی طرف لوٹاتے تھے محکم متشابہ کا ف آیتیں کلیئر جس کا ماناواز ہے جس کا ماناواز ہے نہیں ہیں اہل علم مراسکین جو ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے تو صنف کا طریقہ کیا تھا متشاب کو محکم کی طرف اس کے مثال سمجھنے کے لیے محکمایت ہے وہ ابو اللہ علیہ تشریح کو اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک محکم ہوا نہیں ہے باز ہے اللہ کی عبادت کرنا شرک نہیں کرنا اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے نہیں کرنا دوسری آئے تم اللہ تک پہنچنے کے لیے جو ہے وسیلا اختیار کرو اب تک وہ لے کیا ہے وسیلہ یا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں ان کو جو ہے مردہ مت کہو اللہ کے پاس زندہ ہے تو اہل زیر اہل باطل اسے خوارج بھی ہے محکم کو چھوڑتے ہیں وہ تو کے پیچھے پڑتے ہیں واضح آئے ہیں شرک سے منع کیا گیا ہے شرک سے روکا گیا ہے اس کو چھوڑنا متشابہ آیتوں کو پیچھے شابے آیتوں کے پیچھے پڑنا یہ خلف کا طریقہ ہے سلف سالم سلف سال کیا کرتے تھے متشابہ کو وہ کی طرف رجوع کرتے تھے اس طریقے سے قرآن کو وہ سمجھتے تھے هو کتاب ملو آیات ایسی علی کل کتاب آیا ملو آیات محکمہ ہم نا امول وہ خرو متشاب محکم آیات کی طرف لوٹا دیکھیں ایک محکم آیت تھے ایک متشاب آیا محکم آئے تھے کلیئر ہے جو واضح ہیں نوٹ کریں نوٹ کر نمبر نہیں آتا زیادہ نہیں ہے نمبر وہ نمبر بولے تو کیا ہے اور ایک مسئلہ ذرا نہیں مجھے نمبر نہیں یاد ہے جن کو یاد ہے ابھی ہاؤ نعمہ اچھی بات ہے ایک مسئلہ کیا ہے وہ <محبوب> نمبر بولتا نا ذرا کیا علم ہے کے ساتھ بتاتے آیت میں یہاں ایک سلحا سلح صاحب کہ آپ کتابیں پڑھتے ہیں آیت لکھتے تھے کوشش ہونے میں وہ بھی نہیں لکھتے بات بول کم علم تھا ان کے پاس آج کل کیا علم ہے پیج نمبر سفا نمبر پیج کے رائٹ سائڈ پر ہے نیچے ہے لیفٹ سائڈ پر ہے یہ زیادہ علم جیسے اس کے بعد تفقی نہیں ہے پیج نمبر ہے فق نہیں ہے تفصیل نہیں معلوم آیت کی لیکن پیج نمبر مانو چونتیس نمبر پیج میں قرآن کی یہ آیت لکھی ہوئی ہے کیا پہنچے ہوئے ابھی ماشاءاللہ اللہ ارے کیا علم سے ملا ہوئے پیج نمبر بھی بول رہے ہیں نا تو تقسیم تفصیل ماراج نہیں ہے طلب کا یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو لوگ مناسب ضروری ہے بولنا آیت پڑھ کے سنا پر آیتیں نہیں دیکھ سی ہے کون سی اس میں وہ ہے جاؤ پڑھ لو معلوم کر لو حدیث کہاں کون سی ہے یہ ضروری ہے یہ ایسے سلب کی کتنی ایسی کتابیں ایسے آیت لکھی بڑے بڑے علماء کی کتابیں صاحب نے آیت اس کا نمبر لے لے جی ہاں آج بھی دیکھیں آپ شکث الفظان حفیظ اللہ ماشاء اللہ ان کی کتابیں آپ پڑھیں آیت لکھتے ہیں سورہ نمبر آیت نمبر سورہ نمبر نہیں لکھتے بھائی تو کم علم ہے ان کے پاس ہمارے پاس یہ جو ہے نا یہ بھی منہج کا پرابلم سے پہچاننا کون کیسا ہے ہمارے پاس عجیب مسئلہ ہے دھواں درد تقریر کرے تو بڑا عالم منہج دیکھیے ہمارا جو علمی باتیں لوگوں کو اپنے طریقے سے بتا رہا ہے دمنی ہے زبردست تقریر کرنا شیخ کے تقریر کرنا ایک سٹائل سے کرنا نئی نئی باتیں بتانا نیا دین کی نئی باتیں دین پرانا ہے باتیں نہیں ہونا کہتے تو نئی باتیں بتانا نئے سٹائل سے بتائے تو آخر بھائی سخت کے جئیید عالم ہے انہوں نے ہے ذرا ان کا اسلوب جو ہے ذرا تقریری اسلوب نہیں ہے بھائی تدریر ہے جیسے مثال کے طور پر تو حالانکہ سمندر ہے علم ماشاءاللہ تبارک اللہ تو کچھ بھی جیسے جو ہے کسی کو بولے بھائی میں بہت بڑے عالم ہیں مسجد حرم میں درس دیتے ہیں جائیے بیٹھیے ان کے بعد شکون کون ہے ماشاء کون ہے شیخ وسی اللہ عباس اللہ گئے بیٹھے اللہ نالا اللہ ایسے لوگ گئے بیٹھے بیٹھ کے آ کے جو ہے اتنے بڑے عالم نہیں ہے ارے کیوں تاجو اللہ تاجوا کے عمرے سے میں گیا بیٹھا درس میں اتنا زیادہ علم نہیں دکھ رہا ہے کیوں نہیں دکھ رہا زیادہ علم کیوں ایسی سم سم سم بچپن سے جو ہے یہ تقریر سن کے آیا تو جس کی زیادہ آواز بڑے آج جی مانا جانا آپ لوگ مت کیجیے بدل دیجیے یہ چیز کو بھائی آپ لوگ بدلے آپ طالب علم میں نا آپ لوگ ماشاءاللہ اللہ دورہ ساتھا دورہ کر رہے نا تو آپ لوگ یہ بدل دیجیے بھائی ایسا نہیں پہچاننا علم الگ چیز ہے تقریر الگ چیز ہے بولنا اب وہ سنتا بس آپ معمولی عالم پانی بھرنا کہ دیکھ میڈیا نے بول رہا کیا برا کر رہا کیسے مدنی آپ پانی بھرنا ان کے سامنے کیوں زبردست مقرر ہے اب وہ منہج کا خطرناک انحراف ہے آدمی نے تقریریں کر کے جو ہے لوگوں کو خوش کر دیا ہماری پبلک تقریر کی دیوانی ہماری پبلک آئی بالخصوص میں انڈیا پاکستان کی بات کروں تقریر کی تھی تقریر سے علم کو وہ کرتے ہیں کیا تولتے ہیں غلط ہے میرے علم سے فائدہ اٹھاؤ علماء کے اہل علم سلفی علماء سے فائدہ اٹھاؤ کوئی مقرر ہے عالم کو یا مقرر نہیں ہے آپ علم سے پیدا ہے, اہل علم سے ان کا احترام کیجئے ان کی عزت کیجئے اور یہ مت سمجھیے کہ ان کو تقریر نہیں آتی تو ان کے پاس علم نہیں ہے ان کو تقریر آتی ہے تو ان کا علم زیادہ ہے تقریری منحج ان کے پاس ہے تقریر کرتے ہیں یہ جو ہے سرفی عالم ہیں جو تقریر کا فن اپنے اندر نہیں رکھتے لیکن الحمد اللہ تعالیٰ نے علم ہے نافع سے ان کو نوازا ہے علم رفیع ماشاء اللہ کافی علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے آپ اس منہج پہ پڑے ہوئے تقریری منحج کا اپنایا ہوا ہے تقریر کو دیکھ کر سر یہ خود غلط منہج ہے کہ لوگوں کو جو ہے اس طریقے سے سمجھنا اللہ تعالیٰ سمجھنے کو بہرحال محکم آئے متشابہ متشاب آیتوں پر میں بتا رہا تھا محکم آئے وہ جو آئے جو واضح ہیں بالکل اتشاب آئے تھے جس کا معنی جو ہے اہل علم جاتے ہیں हا? عوام یا کلیئر نہیں ہے جس کا معنی تو سلف کا منہج کیا ہے اس قسم کی دونوں آیتیں یہ بھی آئے تھے یتوں کے پیچھے نہیں دوڑتے اللہ تعالیٰ نے محکم یہ آیت کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ٹھیک ہے اس آیت کا کیا معموم ہے جیسے ان کو مردہ مت کہو اللہ کے پاس زندہ ہیں. ہیں جسے. ہے آئے ٹھیک ہے یا اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو ٹھیک شرک سے اللہ یہاں منع کر رہا ہے کونسی؟ محکم آئے تھے شری کو بھی نہیں شیار اور یہاں جو ہے یہ کہا جا جائے اللہ تک پہنچ کے لئے وسیلہ اختیار کرو تو اس سے اس کو اس طرف لوٹاتے ہیں نہیں ہم غیر اللہ کا وسیلہ نہیں ہے وسیلہ جو جائز نہیں ہے وہ نہیں اختیار کیا جائے گا شرک ہم نہیں کریں گے شرک نہیں کریں گے سمجھ میں آ رہا نا چلیے تو مطلب یہ ہے کہ آ... سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے دوڑتے یہ باطل کا خلف کا طریقہ ہے کہ محکم واضح آیتوں کو چھوڑ کر وہ متشابہ آیتوں کو اپنی دلیل بناتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور منحج رکھتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں نوٹ دوسری چیز استقال کا جو طریقہ ہے نبی علیہ اللہ وسلام کی مراد کو صحابہ سے سمجھنا جسے تھوڑی دیر بتا رہا تھا یہ سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے اور بعد والوں نے ویسے نہیں کیا ہے رائے سے یا اپنی عقل سے جو ہے اس کو سمجھایا رضی اللہ کس کو خصوص کو یا حدیث کو یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے مجھے ابو بکر سدیم رضی اللہ عنہ کتنی پیاری بات بیان فرماتے ہیں کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم دیکھیے کون کہہ رہے ہیں خلیبت اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنی بڑی بات بیانات ٹھیک ہے اسی طریقے سے اور بھی سلب کے سلسلے میں اخوال ہے جو اس کی اہمیت کو بتاتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسوس اچھا تو میں اور ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا رسوس کو جمع کر کے کسی موضوع کے متعلق جو نصوص آئے ہیں ان کو اکٹھا کرنا یہ استدال کا صحیح طریقہ ہے کہ کسی موضوع کے تحت جو مختلف روایتیں آئی ہیں اس کو ایک جگہ جمع کرنا تو وہ موضوع سمجھ میں آئے گا یہ صرف صحیح کا طریقہ تھا یہ نہیں ہے کہ وہ ایک نسل کو لے کر باقی اس موضوع سے متعلق جو دوسرے نصوص آئے دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو ملے ایک موضوع mm. ہے کوئی بھی ایک موضوع ہے نماز ہے روزہ ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ایک موضوع یا بادشاہت ایک موضوع ہے میں وقت ایک موضوع ہے اب اس سے ریلیٹڈ جو حدیثیں آئیں ہیں جتنی ان سب کو ان نصوص کو جمع کرنا تو کیا ہوگا بات سمجھ میں آئے گی یہ صحیح طریقہ ہے تو صرف سال بات اگر ایک نسخ کو لیا جائے گا باقی نصوص کو چھوڑا جائے گا تو ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں گے یہاں میں اپنی بات کو دل... کی دلیل دیتا ہوں امام یہ اگر علیہ امام بخاری کے استاد اور بھی دیگر ساتہ نے امام احمد نکم ال تقریبا انہوں نے ایک بات یہ بیان کی ہے کہ الباب ادالم تجمہ الباب ادالم کسی بات کے تحت کسی چیپٹر کے تحت جو روایتیں آئیں ہیں کسی موضوع کے تحت اگر آپ اس کو جمع نہیں کریں گے ایک جگہ اکٹھا نہیں کریں گے نصوص کو تو آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو طریقہ اس فی کا کیا ہوگا کہ موضوع سے ریلیٹڈ جتنی روایتیں آئی ہیں اس کو ایک جگہ جمع کریں تو آپ کو موضوع سمجھ میں آئے گا کیونکہ یہاں ایک بات کہیے ایک روایت یہ ہے دوسری روایت وہ ہے تیسری روایت, روایت وہ ہے تو جو روایت ہیں جتنے آئی ہیں الگ الگ جو حدیثیں آئی ہیں اس موضوع سے متعلق جو نصوص والد ہوئے ہیں ان مصوص کو کیا کرنا ایک جگہ جمع کرنا اس سے کیا ہوگا موضوع سمجھنے میں آسانی ہوگی وہ جس موضوع میں وہ روایتیں ہیں یا حدیثیں ہیں یا نصوص ہیں اس کے سمجھنے میں آسانی ہوگی لیکن باطل اہل باطل کا یہ طریقہ نہیں ہے وہ ایک نص کو پکڑتے ہیں باقی نصوص کو چھوڑ دیتے ہیں ایک حدیث کو لیتے ہیں باقی حدیثوں کو آم آم ایک حدیث کو لے لیتے ہیں باقی حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ تو غلط ہے ایسے تو سمجھیں گے نہیں ہم مسئلے مسئلے کا سمجھنا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ نصوص کو اکٹھا کیا جائے اور یہ محدثی نے یہ بات جو ہے بیان کی چلیے اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے باپ پر اور وہ ہے فرقوں کا ظاہر ہونا اس سے نجات کا طریقہ کم نہیں ہوتا شاید ایسی سی وہ یہاں ایک بات بتا دوں میں طلب علم میں صبر ضروری ہے سمجھ میم طالب علم میں صبر ضروری ہے بغیر صبر کے علم حاصل نہیں ہو سکتا تو سردی پر بھی صبر کریں یہ ایسی سیا جو چل رہی ہے دروازہ کھولا گیا ہے انشاءاللہ شاء ٹھنڈک کم ہو گئی نہیں بھی ہو تو برداشت کریں کیا کر سکتے ہیں ہے صبر کریں یہ صبر انشاءاللہ اللہ کیا ہے صبر کی تین قسمیں پڑھے شاید یہ کون سی قسم کی صبر ہے صبر کی تین قسمیں پڑھے یہ اتر نہیں یہ ابھی وہاں اللہ اسبر اللہ اقدار اللہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کرنا برائیوں سے بچتے ہوئے صبر کرنا اور تقدیر پر تکلیفیں جو چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں تو یہ صبر علا اللہ انشاءاللہ تو علم حاصل کر رہے ہو سردی ہو رہی علم حاصل کر رہے ہیں گرمی ہو رہی علم حاصل کرنے گئے اب تک نہیں آئے ابھی پڑھانے والے صبر کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے بھائی انتظار میں اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کو قبول فرمائے ٹھیک ہے ان میں خدشہ ہو رہا جرم فرقوں کا ظاہر ہونا فرقوں کا ظہور پہلی فصل اس میں ہم نے لکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرقوں کے بارے میں پیشین گوئی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلط نے بہت ساری پیشین گوئی فرمائی ہیں قیامت کی نشانیاں آنے والے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو غیر قید تھا وحی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ ممنو کلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہی کے ذریعے بہت ساری خبریں اپنی امت کو دی ہیں انہیں میں آنے والے واقعات دنیا میں ہونے والے اس میں فرقوں کا ظہور بھی کیا مطلب مختلف قسم کے فرقے آئیں گے اس سلسلے میں بڑی روایتیں ہیں وہ مشہور حدیث ضرف الق ہے وہ مشہور حدیث میں آپ کو بتا دوں جس حدیث میں نبی علیہ السلام وسلام نے تہتر فرقوں کا ذکر کیا جس کو مذکر میں بھی اشارہ کیا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود و نسارہ اکہتر اور بہتر فرقوں میں بٹ گئے امتی علی فرقا كلها اللہ واحدا سبحان اللہ حدیث نبی چل فرقوں کا دور نبی صلی اللہ علیہ, وسلم فرقوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جی ترہتر فرقوں میں بٹ جائے نہیں اس کا مطلب یہ پیشن گوئی ہے ترہتر فرقے یہ اس کا وہ کو لازمی ہے کیونکہ پیشن گوئی ہے نا واقع ہو چکے ہیں ان میں سب سے خطرناک فرقہ خوارج جس اس کو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ فرقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے فرقہ کلوا النار فرمایا ترتر سب جہن الا واحد سوائے ایک کے میں آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوں تو آپ پوائنٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھے بات فرقے آئیں گے ترہتر آئیں گے پکی بات یہ ایک بات ہوئی دوسری بات کیا معلوم ہوئی کلو حافظ بہتر جہان میں جائیں گے معلوم اللہ واحدہ کلو حافدہ سے معلوم ہوا بہتر جہن میں جائیں گے اور یہ معلوم ہوا ایک فرقہ ناجی ہوگا منصورہ اللہ تعالی کی مدد ہوگی ان کے ساتھ دوسری روایت میں نبی اسلحم نے فرمایا لاتی ہے بھائی پر, کے خوالی پر ہے وہ بھی صحیح ہے وہ لوگ بھی صحیح ہے ہم لوگ بی بھی صحیح ہے کیا کہتے ہیں وہ لوگ بھی صحیح ہم لوگ بھی صحیح ہیں نبی سسم ہے سبھی کرے بھائی بھی کرے بھائی سبھی کرے ہوئے سبھی کرے میں اچھا ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بتاتے بتاتے رک گیا ہمیں علامہ رجب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہے اہمیت پر ایک کال بھول گیا اس کو مکمل کروں علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المف اعلی خلف پہ خلف کا رسالہ ہے سلف کے علم کی فضیلت خلف کے علم پر میں انہوں نے لکھاف کلام خلیل و علم رزیر والخلف کلام کثیر و علم کلیل یہ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کا زبردست میں نوٹ کیا تھا اللہ کا فضل ہے کہ یاد آ گیا میں آگے بڑھ گیا تھا یہ اس بات تو یہ آپ نوٹ کریں کیا کہتے ہیں علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں سلف کے پاس علم زیادہ تھا بات کم تھی کلام کم علم زیادہ بعد والے لوگوں کے خلف کا کیا حال ہے کلام کتر <laughs> کلام کتر علم دل علم تھوڑا باتیں محت کتنی بڑی بات ہے نہیں ان کے پاس علم بہت تھا بات کم تھی مدلل بعد والوں کیا کہا ہے کلام بہت ہے جو سلف کے طریقے پر نہیں ہے سمجھ خلف ہے ان کا کیا حال ہے کلام کچیر زیادہ کثیر یہ ایک فرق ہے خواہش بڑی باتیں کرتا ہے راستی کو دیکھیں بڑی باتیں اہل کی محبت میں کرتے ہیں اہل پتا بڑی باتیں کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. ان کی تقریریں ان کے خطبے میں ایک حدیث بھی سنیں گے لمب ایک گھنٹے کی تقریر کرتا ہے سیلف اسٹڈیز ایک گھنٹے کی تقریر کرتا اس میں ادھر ادھر سے پراؤ پراؤ پراؤ. وہ ادھر علم نہیں. علم کیا ہے ہال اللہ, آل اللہ. آل اللہ. آل اللہ. یہ ہے آئے پڑھو آئے تھے نہیں پڑھتے نہیں وہ پرانا سٹائل ہے آئے پڑھنا اور نیو نیو نہیں سمجھا رہے کہتے پوری لاجیکلی دعوت دیتے کہتے ہیں کیسے لاجیکلی سلف کا یہ طریقہ تھا میں باتوں میں باتیں آ رہی ہیں سب فائدے کی باتیں نوٹ کرتے رہنا <laughs> so, <laughs> باتوں میں باتیں آ رہی ہیں سلف کا طریقہ تھا کال اللہ کالا یہ لوگ کال اللہ کالا رسول سمجھنا ہے ارے نہیں آج کل ویسا نہ جاتا ہے آپ لاجیکلی سمجھا جلدی سمجھ میں آتا اس کو کہتے تو میں لاجیکلی سمجھاتے ہیں اردو میں انگلش میں جس میں لاجیکلی سمجھا رہے تو ارے کاسے کاسے لاتے کیا دور سے لا کے سمجاتے آیت پڑتے حدی خالی آیت حدیثت پڑھنا اور جتنی با جو بات ہے آیت کی روشنی میں بتاؤ حدیث کی روشنی میں بتاؤ وہ ہے علم لیکن خلق نے ایسا نہیں کیا کہ آج کل کا جو ہے ایک بولیں گے ٹرینڈ اس کی اسپیلنگ میرے کو لکھ کے دوں این ڈی میں ٹرینڈ ٹرینڈ اور سن ٹرینڈ اسپیلنگ پروناؤنسٹیوشن بھی ایسی ہے کرائف کے جیسا نہیں خالی ٹرینڈ آج کل کا ایک ٹرینڈ یہ بنا ہوا ہے نہیں بولنا پڑتا بھائی ایسا لوگ کیا ہے میرا مقصد کیا ہے انگلش تقریر نہیں ہے آتی بھی نہیں ہمارا انگلش تقریب میرا مقصد کیا رہا تھا بھلے تو سامنے والے کیا ہے اردو کم انگلش جلدی سمجھتے ہیں اردو کم ہی نہیں سمجھا اب اردو میں بولے جو ہے جو ہے اردو میں جو ہے آپ لوگوں کی میں توجہ چاہتا ہوں وہ تو بچہ بابا بچوں کو لے کے چلو بیٹے کخل چلو توجہ اٹریکشن چاہیے مجھے آپ کا او صحیح انگلش بیچ بیچ میں ڈال رہے تو بچوں کو سمجھ میں آتے پاتا اب انہیں اسکول میں جا رہا انگلش میڈیم اب ہے نا کیا کرنا اگر کوئی وسیلہ ہے جسے جو ہے آپ نے ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے دعوت دے سکتے ہیں اگر تو اس کا یوز کرنا بدت نہیں ہے آپ کو پتا ہے نا ہے غایا نہیں ہے کسی کسی چیز کے ذریعے واٹس اپ کے ذریعے یا جو ہے کسی اس کے ذریعے جو ہے بات پہنچائی جا رہی ہے ٹھیک ہے اسکائپ پر آپ جو ہے درس دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو نا یہ کہ آپ کے کام ہے اسکاپ نے دینا یہ وسیلہ ہے گایا نہیں ہے یہ تو المان وسیلہ جو ہے علمان بانے پر اسی لیے تو لگایا سمجھ میں آ رہا ہے چلیے اس کو ذہن میں رکھیے تو کہاں علم یہ علم ہے باطل تو یہ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علم جو ہے سلف کے پاس زیادہ تھا کلام کم تھا بعد والوں میں کیا ہے کلام زیادہ ہے علم کم ہے ہمیں علم چاہیے میرے بھائی کیا چاہیے ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے طالب ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں علم نہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اہمیت ربی زدنی ہمیں یہ چاہیے ہم کو جام علاوہ چلے جاتے ہیں ربی زدنی اے لا مجھے زیادہ علم بتا تو علم چاہیے کلام نہیں چاہیے کتیب لجکل باتیں مت دعا وہ قال اللہ قال رسول سمجھاؤ بھائی آیت پڑھو اس کی مراد بتاؤ تفسیر صرف نہیں بتاؤ حدیث پڑھو اس کی صرف سلف کیا قوال بتاؤ ہمیں صحابہ کیا کہتے ہیں حدیث کے بارے میں یہ بتاؤ یہ خزانہ ہے یہ موتیاں ہیں یہ ہیرے ہیں ہمیں یہ چاہیے آپ کی باتیں زیادہ نہیں چاہیے ہمیں اللہ چلیے کون سا یہ ابن رجب ابن رجب علامہ ابن رجب شکر ہاں یہ ابھی جو میں بتا نہیں وہ جو میں نے کہا کہ کلام ہم کلیم غزیر والخلف کلامهم کزیر فضل علم السلف کی رسالہ نے لکھائی چلیے فرقوں کا زور وہ حدیث پڑھ رہا تھا میں جس حدیث میں نبی علیہ اللہ نے ترہتر فرقوں کی خبر دی آئیں گے سب جہنمی سوائے ایک کے تو یہ ایک ہی ہے طائفہ دوسری روایتوں میں بھی یہاں واحدہ کا لفظ ہے ایک اور ایک آیت حدیث ہے جس حدیث میں لا تزالو طائفت من امتی میری امت کی ایک طائفہ طائفہ کا مطلب ایک جماعت باہرین علی الحق حق پر ڈٹے رہیں گے تکفیری آؤ خوارج آؤ جماعت المسلمین آؤ داعش آؤ پاش آؤ آو. اور کیا؟ کچھ بھی آؤ حق پر سلف کے منحص پر ڈٹے رہیں گے حق یاتیادہ قیامت تک علاقیا میں قیامت تک ایک جماعت آپ نے فرمائی اس کا مطلب ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ دو جماعتیں حق پر آئیں طائفہ کہا واحدہ کہا فرقوں کا ظہور ہوگا لیکن نجات پانے والا فرقہ ایک ہوگا یہ ترہتر فرقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ ایک کون ہے وہ ایک کون ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانا سہاویہ اور ایک رہا مانا لیا و سہاوی اور ایک حمل جماعت وہ کون ہو گیا جماعت ہوگی سواد اعظم تو جماعت کو کیا سمجھے اچھا تفصیل میں بتا دوں عزیشوں کا وضاحت کہ آنا ہی صحابی میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر وہ ایک طائفہ منصورہ وہ ایک ناجی فرقات وہ ایک کامیاب جماعت سلف کے منحج پر ہوگی نبی صلیم کے طریقے پر سرف صحالین کے جیسے سمجھیں گے کتاب اللہ سنت رسول کو اور ویسے ہی عمل کریں گے ویسے ان کا طریقہ ہوگا ان کی زندگی ہوگی ان کے اخلاق ٹھیک ہے دوسری روایت میں آج میں اور میرے صحابہ اللہ اکبر ایک طائفہ ہے اچھا لاتو سے ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے نئے نہیں ہوں گے بعد میں آئیں گے بعد کے دور میں ہوں گے ایسے نہیں اسے لوگ بعد میں نہیں اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا کہ ان کا وجود ہر دور میں رہے لات کہاں نا کیا کب تک کیا ہر دور میں رہیں گے وہ تو اس کا مطلب پہلے بھی تھا آج بھی ہے اب مجھے آپ کو تلاش کرنا ہے کہاں تو نہیں ہے ہو سکتا علاوہ بھی ہو سکتے ہو سکتے, ہو سکتے لیکن پہچان دیکھیے آپ جب ہم مار آ رہی غصہ بھی ہوتی یہ لوگ نہیں ہے بھائی راستیاں ہیں کیا نہیں وہ لوگ بھی نہیں ہے جمع تو نسل بھی ہوں گے اچھے دکھ رہے ہیں دکھنے میں ہر چمکتی چیز سونا ہوتی ہے اور کیا پریشانی بھائی اللہ نے فتنا اٹھا داعش کا بچے ہو رہے ارے یہ لوگ اچھے صحیح وہ شام کے بارے میں حدیثے ہیں اس کے بارے میں حدیث ہیں دو تین حدیثہ والوں یہی صحیح ہے یہی وہ حق پر ہیں یہی ہے وہ جمع کرنا جیا وہ قیامت سے پہلے گی ان کو دیکھو پہلے مانا علی ہی اوسحابی میں ہیں وہ لوگ نہیں ہے خلاص اہل علم بیان کیا, کیا نہیں ہے مانا آ رہے ہیں اوسحابی میں روفد ہیں شیعہ ہیں اہل باطل ہیں صوفیاں صوفی فرقے ہیں باتری فرقے ہیں اشعری مانا آ رہی ہے اسحابی پر ہے ماتھوریدی ہیں تقفیری منہج والے ہیں مانا تکفیری منہج تھا سلف کا ساری ہمیں پہچان تھی نا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانا اصحاب اچھا جماعت ایک روایت میں ہے اس کا بھی الٹا ہی مطلب عام نہیں ہے جماعت کا مطلب کیا سمجھتے ہیں میجورٹی میجورٹی میں تم ہے ہم ہے کتنے ہیں کیا ہے حیدرآباد میں کتنے بمبئی میں اتنے دلی میں اتنے کراچی میں اتنے پنجاب میں اتنے ہم ہر جگہ سب سے زیادہ میجورٹی میں جماع کہا نبیس کا سلو جماعت بولے تو کیا جماعت مطلب اکثریت نے کہاں سے سمجھائی جماعت کا مطلب میجورٹی نہیں جماعت کا مطلب حق پر رہنے والے لوگ دیکھو سلف کا منہج کیا ہے اس میں جو ظہور کے نبی وسلم نے بیان فرمایا سلف کا منہج کیا ہے عبداللہ بن مسعود ہیں تقریباً مجھے جہاں تک یاد آ رہا یا ہے کوئی اور سابی ہے وہ کہتے ہیں کہ جماعت وہ ہے جو حق پر ہو اگر تم اکیلے بھی ہو ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الجماعت ما وافق وا فکل حق وحدك جماعت وہ ہے جو حق پر رہے اگر تم اکیلے بھی ہو مثال چھوٹی سی مثال سمجھنے کے لیے ایک گاؤں ہے جس میں جو ہے ہزاروں لوگ رہتے ہیں کتنے لوگ ہزار لوگ رہتے ہیں ہزار میں جو ہے ایک جو ہے عبد الرحمان بھائی ہے عبد الرحمان بھائی شرک نے کرتے نو سو ہزار میں سے کتنا میتھمیٹکس بچپن سے مسئلہ نائن نائن نائن تھریپل نائن کیا کرتے ہیں؟ ٹریپل نائن درگاہ شرک میں پڑے وہاں ایک عبد الرحمان بھائی نہیں شرک ایک اللہ کی عبادت کرتے جو مانگنا اللہ سے مانگتے قبر والے سے نہیں مانگتے سجدہ اللہ کو کرتے قبر پر نہیں کرتے گئے خانہ اللہ کا ہے اس کا نہیں کرتے اب جماعت کون ہے اس گاؤں کی ٹریپل نائن یا اکیل عبدرمان بھائی ٹریپل نائن ہے اور ٹریپل نائن زیادہ ہے نا ایک کے مقابلے میں وہ ایسا نہیں دیکھتے سلف کیا کہتے ہیں وہ دیکھو جماعت جو حق پر ہے وہ ہے میجورٹی از ناٹ پروف میجورٹی دلیل نہیں ہے اکثر لوگ غلط ہے کیا اکثریت کیا دلیل ہے بھائی قرآن والے نے تلایا تھا اکثر مانفل قان سب واما بلّہ اللہ عوام اخترحم بللہ اکثر کہاں سے دلیل ہو گئی بھائی اور شروع سے حق والے اقلیت میں رہے اکثریت میں نہیں رہے وقلیل, وقلیل من وہ اکلیل میں اس کو بولتے علم یہ دوروں سے فائدہ ہوتا علماء سے ٹچ میں رہتا سیلف اسٹڈیز ہو تو ایسے نکلتی نہیں بھی بات جار. دوسرا کچھ تو بھی دیتے ہو دنیا میں کون زیادہ ہے مرد زیادہ اور تو زیادہ ہے ایک آدمی ایک سے شادی کرے دو ایسے نکلتے بات نہیں سمجھے اور سے سمجھا مجھے شروع سے بتو ہلال ہے قرآن کی آیت پڑھو بولو مسئلہ ختم نہیں کہتے ایک آدمی ایک سے کرے تو باقی کے ہوتا کہاں جاتے اس وقت اسلام بولا دو دو وہ کیا لوجی بات ہے علم چاہیے ہر دور میں علم کی ضرورت رہی ہے اور علم ہی سے نفع ہے علم ہی سے فائدہ ہے علم ہی سے نجات ہے صحیح ہے یا نہیں ہے جماعت حق پر ہے تو جماعت کیا مراد ہے طائفہ منصورہ میں لوڑ رہا ہوں حدیث نبی صلی اللہ وسلم جماعت کا ذکر کیا ٹھیک ہے لیکن اس سے مراد سوال ہے یہ اکثریت نہیں ہے کہ اکثر جو ہے اشری عقیدے والے ہیں سلفی عقیدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب اشری عقیدہ صحیح ہے اکثر اگر اسماؤ سفاق کی تعویل کرنے والے لوگ ہیں اور چند لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں بھائی ہم اسلو اس بات میں تابل نہیں کریں ہم کہیں گے شیخ الاسلام ابن نے تیمیہ رحمتہ اللہ نے جو فرمایا القولف فی کلکول فدار ہیرے ہے ہی ہیرے موتیاں کام سلف کا گھر شیخ الاسلام ابن نے تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرماتے میں لکھوں گا بورڈ پر سفات پر القول فی القولف صفات کلکول فدار سبردست بات عقید کی القول القولف کل صفات کلکول صفات کے بارے میں ہم وہی بولیں گے وہی کہیں گے جو ذات کے بارے میں کہتے ہیں ال... القول فالصفاد, القول ترجمہ آل کرنا ترجمہ جی صفات کے بارے میں وہی کہا جائے گا جو ذات کے بارے میں کہتے ہیں یہ ترجمہ لکھ لے سمجھیں میں ذرا سمجھا تو اس جو ہے. ایوانا, کلام کی مراد <ترجمح> بھی سمجھنا ضروری ہے صفات کلکول سداد اللہ کی ذات کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہم ہے نا ذات جلدی جلدی بولیے کیسی ہے نہیں بول کیسے ہونی چاہیے کیسا کبھی کبھی ویسے بول رہا ہوں صفات میں بھی ہاتھ ہے ہے کیسا سمجھ میں جو ذات میں ہے کون وہ صفات میں بھی جو کال ذات میں ہے وہی کال صفات آپ ذات میں الگ صفات میں الگ صفات کا انکار کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اس سے تشبی لازم آ جاتی نہیں بھائی ایسے کیسے بولیں گے اللہ کا ہاتھ ہے انگلی ہے پیر ہے نہیں ذات کو مانتے ہیں بغیر کیفیت کے صفات کو کیونکہ کیفیت اس میں لازم آتی ہے یا تشبی لازم آتی ہے بول کے ڈر کے کیا کرتے انکار کر دیتے ابرتیں بھی نہیں شک السلام رکھا اسی طریقے سے وہ انہوں نے جو لکھا کہ تشبیح کے ڈر سے تعطیل ہو گئی وہ بارش شوری بول کے بھاگا گئے کدبی کیا کرتے بارش ہو رہی بول کے جا کے بھاگا بھیگنے سے ڈر کے پرنالی کے نیچے جا کے ڈر گیا اس کو عربی میں کیا بولتے وقام تحت مقامی ارے کشمی ارے اللہ کا ہاتھ جد اللہ کیسا بولتے ہاتھ میں بتا رہا ہوں ہاتھ تو حصہ میں رہتا حیوانہ کر رہا تھا مخلوق کا ہاتھ رہتا خالق کا ہاتھ کیسا رہتا بھائی ارے تبارک اللہ لی نہیں وہ ہو. تھوں گی مراد ہاتھ نہیں ہے ڈر گیا انہیں کس سے ڈرا تشبی سے ڈرا اس سے مشاوات لازم آتی بول کے ڈر در گیا ڈر کے کیا بولا ہاتھ نہیں ہے بولا انکار کرا نہیں کرا ہاتھ کا کئی کو کرا تشوی کے ڈر سے ہمارے اللہ جزائے خیر دے ابن تحمی رحمۃ اللہ علیہ کو القول فی الزفات فی الفظات ذات ہے نا اللہ کی مخلوق کی بھی ذات ہے بولیے بھائی ہچتا چائے ہوگا نا بریک ہوتا کیا کہ بریک دینا پڑتا ہے لوگوں کو ہاں ویسے نہیں اور سے میرے ساتھ ساتھ ہے نا فریش آپ فریش لیٹس گوٹ ٹوگیدر جملہ میں آگے بناؤ تھا عربی گرامر پہ فٹ کرے تو ورڈس کیا ہے سینٹنس صحیح نکل جا رہا ہے کا یا اندر کی بات ہوتا تمہیں عربی گرامر پڑھے نا ہم لوگ علما یہ تو علما ہے ہم تو طالب علم ہے تو مدرسوں میں جو عربی گرامر پڑھتے نا اس پہ فٹ کرتے سینٹینس لیٹس گوٹ ٹوگیدر کیسا لایا نمشی سوی ند ایسے ہوتا چلی لیٹس گو ٹوگیزر صحیح ہے القول فی صفات کا فی فضات ذات مانتے مخلوق کی ذات ہے خالق کی ذات ہے تشوی لازی ماری صفات میں بھی بولو نا یہ ہاتھ ہے مخلوق کا اللہ کا ہاتھ ہے دونوں میں مشابہت ہے کیوں ذات ذات ایک جیسی نہیں سفا سیسے نہیں سکم سبھی ہی شہید بہ مسمل پتا اللہ کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے اس کی صفات کی جیسے بھی کسی کی صفات نہیں ہے یہ ہے سلح چلیے تو کہاں تھے ہم جماعت ما واف کلحا کو وہ تک اگر آپ اکیلے بھی ہیں جو گاؤں کی مثال میں دیا انا ابراہیم کانا اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو کیا بول رہا ہے وہ تو اکیلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے معلوم ہوا میجورٹی از ناٹ جو لوگ زیادہ اکثریت میں ہیں وہ حق پر ہیں وہ صحیح ہیں یہ بات صحیح نہیں چلیے تو فرقوں کا ظہور جو ہوا یہ اللہ کے نبی کی پیشی تھی اور وہ ہوا تہتر فرقے جس میں ایک فرقے خوارج ہے جو خطرناک تو اس میں جو ہے یہ فرقوں کا ظہور ہوا اور دوسری چیز کیا ہے کہ ان فرقوں کی مضمت ہے اس سے کیوں کلو نار کہا گیا کیونکہ یہ سب جہن میں جانے والے فرقے ہیں یہ سب جہنم میں جانے والے فرقے ہیں تو پھر اس سے نجات کیسے یہ نجات پانے والا فرقہ ایک فرقہ ہوگا پائفا پا منصورا پائفا پا ایک اللہ واحدہ کون ہے وہ جو حق پر ہوں گے چاہے وہ جماعت بولے آپ یا ارے بھائی نہیں لکھے لکھے سوال بات سوال مت کیجیے ایک میں ذہن میں کچھ چیزیں لے کر چل رہا ہوں آپ کے سوال سے جو ہے میرے جو پوائنٹس مجھے آپ لوگوں کو بتانا ہے تو اس میں پھر خلل ہو سکتا سائڈ میں لکھتے جائیے جو ذہن میں سوالات آتے ہیں اور ایک اہم بات جو میں دورہ کیا دورہ دورہ کا موضوع کیا ہے فرقے پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں یہی رہیے میرے ساتھ ادھر ادھر مر جائیے جو پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں جو چیزیں بتائی جا رہی وہی رہی ہے غور سے سنیے اس کو نوٹ کیجئے تو اس کا افادیت ہوگی انشاءاللہ شاء آپ کیا ہم باتیں ہی ہو رہی ہیں اب آپ نماز کی طرف چلے گئے روزے کی طرف وہ بات ہو رہی یہاں پر جس پوائنٹ پر ہو رہی بات یا جو موضوع ہے جو نکات بیان کیے جا رہے ہیں آپ اس میں جو ہے ذہن میں رکھے ہوتا کیا ہے پوائنٹ چھوڑ کر جو ہے کہیں اور چلی جاتی ہے بات آدمی کا ذہن کسی اور طلب چلا جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے پوائنٹ بتائے جا رہے ہیں ان پوائنٹس میں رہیے آپ ادھر ادھر مت جائیے آپ ٹھیک ہے وہ دوسرے موضوعات ہیں ان موضوعات کو مت چھیڑیے یہاں پر اصل موضوع سے پھر اصل موضوع سے ہم ہٹ اصل موضوع ضروری ہے جس کو ہم سمجھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے چلیے تو نبی سرات اسلام فرقوں کے بارے میں ذکر کیا ہے حدیثوں میں اور یہ ہوئے ظاہر اور ان کے اپنے نقصانات ہیں یہ سب کلوہا فنار ظاہر بات ہے جہنم میں کیوں جائیں گے اس لیے کہ یہ جو ہے سراط مستقم سے ہٹے ہوئے اور وہ جہدی جس میں نبی اور ان فرقوں کے دائیں بھی ہوں گے یہ جو فرقے ہوں گے ان فرقوں کے دائیں بھی ہوں گے جیسے ہیں آج جو ان فرقوں میں سب سے خطرناک فرقہ جس کو گردانا گیا ٹھیک ہے تو خوارش یہ بھی باطل فرقہ ہے واحدہ میں نہیں آتا ہی ہے ٹھیک ہے بہتر فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے یہ جو بہت ہی خطرناک ہے بہت زیادہ اس کا نقصان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس کے دائیں بھی ہوں گے یہ, دیکھ، یہ جو فرقوں کا ظہور ہوگا دائی دائی اس کی طرف بلانے والے دعات دائی دعا دعا دعا دعا دعا ہوں, دعا ہوں گے اس کے یعنی دعا اس کی طرف بلانے والے جیسے خوارج ہیں رافضی ہیں تو ایسے نہیں ہوگا کہ جو ہے یہ صرف اپنی جگہ ہیں یہ کسی اور کو اپنے منہج کی دعوت نہیں دیتے نہیں یہ پوری کوشش کریں گے کہ لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دریات اللہ ابو جہنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جہنم کی دروازوں پر بیٹھے ہوئے بلانے والے ہوں گے اللہ علیہ وسلم. حدیث دریات اللہ ابوا اس کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ دعات یا بلانے والے ایک قسم کے ہیں بس جو اسلام کا نام لے کر صرف دین حق کی طرف صحیح صلف کے منحج کی طرف عقیدے کی طرف دعوت دیں گے نہیں دعات دو قسم کے ہیں قرآن سے ثابت ہے ایک دعات اللہ دعات الحق حق کے دائی کتاب ہاں؟ و سنت کے مبلغ کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والے السلف دوسری قسم کے درات باطل کی طرف دعوت دینے والے باطل کی طرف دعوت دینے والے جن کو درات بلالا کہتے ہیں درات بلا گمراہی کی طرف دعوت دینے والے جیسا کہ رویش نے فرمایا من مندا ہدا اور مندا بلا حدیث میں ہے نا جو ہدایت کی طرف دعوت دے اور اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے لوگ ہدایت کا راستہ اپنائیں تو ہدایت کا راستہ اپنانے سے اجر ان لوگوں کو ملے گا اس دائل الحادی کو بھی ملے گا دائل الحدا کو بھی ہدایت کی طرف بلانے والے کو بھی اتنا ہی اضر ملے گا جتنا چلنے والوں کو اجر ملتا ہے مثال آپ نے صحیح عقیدہ اپنایا ٹھیک ہے توحید آپ سیکھے توحید کے مطابق زندگی گزار رہے اور اب آپ توحید کے دائی بن گئے آپ آپ اب, اب لوگوں کو عقیدے توحید کی دعوت دے رہے ہیں تو لوگ جب اپنے عقیدے ٹھیک کر رہے ہیں شرقی عقائد آق... سے توبہ کر کے عقیدے توحید کو اپنا رہے ہیں آپ ان کا سبب بنے نہیں بنے اللہ کے بعد تو آپ کو کیا ملے گا آج بھی ملے گا اسی حدیث میں آگے گمراہر گمراہ الا واحدہ اسی حدیث میں غور کیجئے بہتر گمراہ ایک ہدایت یافتہ بہتر کی طرف دعوت دینے والے اہل باطل دعا تعلی جہنم ہے وہ اور حق کی طرف دعوت دینے والے وہ دعج حق ہیں رب ہیں ٹھیک ہے, ہے. تو چلیے تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہ نبی شاست نے اس حدیث میں کیا فرمایا کہ ہدایت کی طرف دعوت دینے والے گمراہی کی طرف دعوت دینے والے جو گمراہی کی طرف دعوت دے رہے ہیں ان کی بات سن کر جو گمراہ ہوں گے تو ان کو نقصان ہوگا نا تو بلانے والوں کو بھی اتنا ہی نقصان ہوگا کم نہیں کمی نہیں ہوگی اپوزٹ دونوں چیزیں توحید پر چلنے والے کو جتنا اجر ملے گا اس کو راستہ دکھانے والے کو بھی اتنا اجر ملے گا ایسے نہیں کہ اس کا ازر کم کر کے اللہ اس کو دے گا اللہ اکبر اس کا اس کے پاس اس کا اس پاس ارجمے خود بہ دیے جا کے کمپنی میں ہے نا چار آپ نے ایک اچھی بات اب اب آپ خطبہ دیں گے یہ بات ذہن میں رکھی آپ دونوں میں سے ایک ہیں یا تو آپ دائلہ خدا ہیں یا دائلہ بلا رہا ڈراروں نے بول رہو ان خدا ہے لیکن اگر خوارش کی دعوت دے دیئے آ جاؤ اندر اندر جو دعوت سٹر والوں پتہ ہی نہیں اندر اندر کیا کر رہے ہیں مثال دے رہا میں کس کی دعوت دے رہے بلالا کی دعوت دے رہے تو یہ بات یاد رکھنا سننے والے جو بھٹکیں گے آپ کے خطبے سے جو نقصان ہوگا ان کو جو نقصان ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ان کو سزا ملے گی آپ بھی اس میں شریک ہوں گے کیونکہ آپ سبب آپ دائیں تو اللہ آپ ہے اسی دعوت سے لے ڈوبے گی جو دیکھیے وہ تو کیا بولتے اردو میں ہیں بد ہونا اچھا کہتے بدنام ہونے سے بد ہونا اچھا ہے میں خود برا ہوں اس کا وزر جو ہے مش پر آنے والا ہے میں آپ کو بھی اپنے ساتھ برا بنا رہا ہوں خود تو ڈوبے سنم خود تو ڈوبے سنم خود تو ڈوبے گے ہے خود تو ڈوبیں سنم تم کو بھی لے ڈوبے خود تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبے لے ڈوبے دیکھیں اور باقی سہوت رہنا سب خود تو ڈوبے سنم سنم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی میں بھی جا رہا ہوں تم لوگ بھی آؤ کوئی گاڑی لے کے گیا تھا نہیں بام بربادی نہیں ہم سنا یاد ہے بول گئے ناشتے سے پہلے وہ دو میں سے تھا آدمی دنیا میں جو بھٹکے ہوئے لوگ وہ نہیں معلوم یا ایک بھٹکا پیچھے کون ہے پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا پیچھے جا کے دیکھیں یہ کہاں سے یہ آئیے وہ ایک آدمی تھا اس کی تقلید میں پوری دنیا آئی ارے ایسا ہے بھٹ گیا بھٹکا یہ دونوں میں سے وہ شیتان مریض رحمتہ اللہ نے جو لکھا ہے میں کیا ہے وہ شیطان مرید ہے اللہ چلی. تو دعا... فر... یہ جو فرقوں کا ظہور ہوگا اس کے دائیں بھی ہوں گے دعا ہوں گے اس کے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف یہ جو فرقے ہیں بہتر اس کی طرف دعوت دینے والے تو خوارش کے بدائی ہیں رافدیوں کے بدائی ہیں کے جو ہے اسلام شریعہ کے بولے جماعت المسلمین بولے جو بھی اہل باطل کے فرقے ہیں بہتر اس کی طرف دعوت دینے والے پورا پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تاکہ سارے لوگ آ جائیں میڈیا کے ذریعے اس کے ذریعے آپ میں مثال دوں میں خود حیران ہو گیا دیکھ کے آپ دیکھیے میں جو ہے ویورس کو دیکھا پہلا خود بہ دیا ہے داعش کا بغدادی کیا کیا خطبہ دیا ایک دن جمعے کا خطبہ دیا سیٹرڈے ہفتے کے دن میں اس کا خطبہ سنا کب سنا بیورس دیکھا حیران ہو گیا ایک دن میں اتنے لوگ کیسا دیکھے بھائی پندرہ سال گیا بیورس آتا نا نیچے اس کو کتنے لوگ دیکھے یوٹیوب پہ اللہ اکبر جمعے کا خطبہ دیا اور ایک دن میں اتنی بڑی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئے لاکھوں میں پہنچ گئے یہ ہے دعات ال جہنم جی بغیر کسی جھجھک کے یا تربز کے تردد کے درات اللہ ہوا بھی جہان یہ فرقوں کی طرف دعوی دینے والے بہت ہیں ان سے بچنا درات اللہ ہوا بھی جہنم کیا پروانے بھی سننے آگے جو ان کی بات سنیں گے قدو ہوں جہنم میں دیں گے ٹھہرے ہوئے ہیں جہنم کے دروازے پر آئیے آئیے خلافت لائیں گے دنیا میں چینجز لائیں گے دنیا میں ریولیوشن لائیں گے دنیا میں تبدیلی لائیں گے دنیا میں غلط چیزیں ہٹا دیں گے بہت منکرات ہو رہے ہیں ہر جگہ آؤ ہٹا دیں گے منکرات کو ایمان کو جگاؤ اپنے او ہو ایسے آتے لوگ یہ تو خبر کیسی نکلے تو پڑیں گے ہم آگے ان بنکرا کو ہٹا دو دنیا سے ایک ایسی حکومت لائیں گے جس میں جو ہے کوئی پاسپورٹ نہیں ہوگا کوئی مسئلے نہیں ہوں گے لانا پڑتا سب کچھ نہیں ہوگا ایک بالکل سنت کے مطابق ہوگی ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر خلافت کو لائیں گے آئیے اچھا ٹھہرے میں جانوں گا آئیے آئیے آ رہے نبی صلی سلم نے کیا فرمایا ہوں جو ان کی کریں گے یہ تو آج جہنم کے اب جہنم باطل کی طرف یہ لوگ کیا کریں گے اس کو پکڑ پکڑ گیا پیچھے بھی نہیں مانو ہم لوگ کون سے ہمارا پاسپورٹ ہی نہیں معلوم ہمارا پاسپورٹ کیا ہے ضرور جی ہمارے پاسپورٹ ہم کون ہے یہ دہڑی دے گا تو حصے اس کے پیچھے کیا ہے نہیں معلوم جی میں نے بولے ان کا ہمارا پاسپورٹ کیا ہے نہیں معلوم بیٹھا ہوا ہے, ہے اس ہے کچھ بھی نہیں معلوم سلف پر ہے نہیں ہے کیا ہے یہ گاؤں میں ہے یہاں پر یہ شہر میں اس سے کئی ہزار لاکھوں کلومیٹر دور وہ دعوت وہ جو ہے باطل کی دعوت دے رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم وہ سلف کے منہج پر ہے ان کا عقیدہ کیا ہے ہو آر دے کون لوگ ہیں کیا منحج ہے کیا عقیدہ ہے کیا دعوت ہے اہل علم کیا ان کے بارے میں کہتے ہیں زبردست سات جب کوئی خبر آتی ہے امن والی یا خوف والی اس کو پھیلا دیتے ہیں فوراً اگر یہ لوٹاتے ہیں علما کی طرف رسول علما کی طرف وہ لوگ اس کا صحیح استفاد کرتے پھر وہ دیکھتے کہ یہ چیز حق ہے یا باطل ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھتے تو بہرحال یہ فرقوں کا جو ظہور ہے یہ تو ہو چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پیشین کو بھی فرمائی ہے کہ دعات ہوں گے دائی ہوں گے جو ہے باطل کی طرف بلانے والے تو ان کی طرف جو ان کی دعوت قبول کریں گے وہ جہنم میں اس کو وہ پھینک دیں گے جہنم میں وہ اس کو پھینک دیں گے چلیے انہی فرقوں میں سے خطرناک قسم کا فرقہ وہ ہے خوارج اس کی مدمت میں کئی حدیث کی مدمت میں کافی روایتیں آئی ہیں میں نے ایک حدیث پر اکتفا کیا ہے بطور دلیل یا سمجھے کہ معلوم ہو جائے واپسی ہو جائے کہ بھائی خوارج کے متعلق جتنی حدیثیں آئی ہیں ان میں ان کی ہے ان کی مدح نہیں بھی اور اس کی نسل سے ایک ایسی قوم آئے گی جو قرآن پڑھیں گے لیکن اس کا اثر حلق نیچے نہیں اترے گا مسلمانوں کا قتل کریں گے اور بدھ پرستوں کو چھوڑ دیں گے کافروں کو چھوڑ دیں گے ہے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے اور اسلام سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے اگر وہ مجھے مل جائے تو میں کی طرح قتل کروں گا یہ ایک حدیث ہے جو امام مسلم نے کو روایت کیا ہے جس میں ان کی مذمت ہے کس کی خوارش کی ان کے بارے میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی روایتیں ہیں وہ سب میں جو ہے وحیدیں سنائی گئی ہیں کہ یہ لوگ آئیں گے پیشنگوئی بھی ہے خواہش ہوں گے اور خیر وہ آگے آ رہا ہے کہ ان کی شروعات کیسے ہوئی وغیرہ وغیرہ ساری باتیں آگے کے چیپٹرس میں آ رہی ہیں تو یہاں بتانا یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ خواہش کا جو طرح ہے اس کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت فرمائی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نکلیں گے اور قرآن پڑھیں گے نماز پڑھیں گے یعنی عبادت گزار ہوں گے لوگ ٹھیک ہے یہ نہیں کہ دیکھ لیں دیکھیں دیکھیں اسی سے لوگ بھٹک جاتے ہیں ظاہر دیکھ کر ایسا نہیں کہ وہ عبادت گزار نہیں ہوں گے وہ عبادت گزار ہوں گے مطلب قرآن پڑھیں گے نماز پڑھیں گے ہے نا تو کیا مطلب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھنا عبادت ہے ٹھیک ہے نماز پڑھنا لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا نمازیں ان کی صحابہ کو نبی اصلاح نے فرمایا اے صحابہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز سے کمتر سمجھو صحابا ہیں وہ سامنے جن کو کہہ رہے ہیں کی نماز کیسی نماز بھائی اس سے اچھی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے نہیں لیکن جب تم ان کو دیکھو گے ان کی نمازوں کو کس کے خوارش کی تو تمہیں لگے گا یہ تو ہم سے اچھا عبادت کر رہے اللہ کی یہ تو ہم سے اچھا عبادت کر رہے اللہ کے راستے میں لڑیں گے روزہ رکھیں گے یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن حال کیا ہے ان کا اور بھی صفح جو ہے یہ سے نکل جائیں گے یا اس سے یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے مسلمانوں کا خون بہائیں گے نہ حق. مسلمانوں کا قتل استحلال دماغ المسلمین کہتے ہیں یعنی مسلمان کے خون کو حلال سمجھیں گے ان کے قتل کو حلال کر دیں گے یہ خوال کہ ان کا قتل کرنا چاہیے کیوں باہر آ منہج تھا ان کا کیونکہ کافر مسلمانوں کے خون کو کیسے حلال کریں گے کہ مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے باہر نکالیں گے اسلام سے کافر ہو گئے اب تمہارا قتل جائز پکڑو مارو ویڈیو لو دیکھو ہم مار رہے ہیں بہت اہم اہم خبریں ہیں وہ تو نہیں پہنچائی جا رہی ہیں یہ کیسے پہنچائی جا رہی ہے دیر از سم تھنگ میڈیا از ورکنگ دیر از سم تھنگ میڈیا از سمجھ رہے بات کو یہ کیسے بھائی وہاں ایک کو مار رہا پوری دنیا کو بتا رہا دیکھوں تو نہیں آدمی ان کا سمجھ میں آ رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہیں ایک آدمی جو ہے مسلمان بن رہا ہے کسی کو اس کو بتاؤ پوری دنیا میں کلمہ پڑھا اچھی بات اسلام کے فائدے کی بات بتاؤ میڈیا نہیں مسلمانوں کا قتل فلسطین میں کیا رہا ہے نہیں کیا بتا سمجھ فرق؟ رہا ہے ایک کو مارا تو بھی بتا رہے برا پوری ویڈیو بنا رہے اور میڈیا اس کو جاپ رہا ہے چھال رہا ہے تو سمجھدار دیر از سم تھنگ یہ ہے حقلکت علما کیا ہو رہا ہے بھائی نتیجہ جی نتیجہ نہیں حدیث کا ایک ٹکڑا ہے وہ آگے آ رہا ہے ایک شخص تھا اس کی نسل سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر رہے تھے وہ آیا اور آ کر جو ہے اس نے یہ کہا کہ اعدل یا محمد اللہ اے محمد انصاف کیجیے آپ انصاف کیجیے تو نبی سلم نے فرمایا کہوں گا تو اور کون کرے گا بحث سے میں چلا گیا میرا اس نے خرش کیا تھا وہاں پر میں آگے بتا رہا ہوں اس کو یہ خرش کا نشانی تھا لیسانی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک ایسی قوم آئے گی جو قرآن پڑھے گی اور حلق کن سے قرآن نہیں اترے گا نماز پڑھے گی تو اپنی نمازوں کو قلتر جانو گے مسلمانوں کو قتل کریں گے کافروں کو چھوڑ دیں گے کیونکہ مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے اللہ عہد ٹھیک ہے مسلمان کا قتل جائز ہے نہیں لیکن اگر مسلمان نے کسی مسلمان کا قتل کیا تو وہ الگ ہے نا یا شادی شدہ ضانی ہے یا مرتن ہے اچھا یہ مردن بول کے قتل کر دیں ان کی دلیل مرد کیوں وہ آگے آ رہا ہے ہم صرف اس پوائنٹ میں جو ہے دوسری فصل میں ہم نے صرف وارد احادیث جو آئی ہیں وہ بتانا اس تو کفر کا فتوا لگا کے قتل کرتے ہیں کافر سمجھ کے قتل کرتے ہیں مسلمان ہی بولو سب پکڑ کے بولتے ہیں مسلمان بادشاہ ہوتے ہیں ہاں ہوتے مارتے کافی نہ مسلمان بادشاہ ہوتا بول رہا بادشاہ بھیجتے اسلام میں خلافت ہے خالی مار دیجیے اس کو پکڑے ہاں تم بولو نہیں نہیں نہیں مسلمان بادشاہ نہیں تو ڈر کے بول رہا اس کو بھی مار اس کی بھی گردہ مارے گا تھے یہ ہے استحلال دمال مسلم یہ ان کی حال ہے خوارش کے بارے میں نے بھی سمجھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ان کی مزید یہ دین سے نکلیں گے انہیں بھی سمجھا تھا ہمارا دن سے ایسے نکلیں گے جیسے تیران سے نکل جاتا ہے یا لگ کے چلا جاتا ہے بہرحال کیسے تیزی سے نکل جاتا دن سے ایسے نکل جائیں گے غور کر رہے ہیں یہاں پر میرے ساتھ ذرا رہیے آپ قرآن پڑھتے ہیں حدیث کے شروع کے الفاظ نماز پڑھتے ہیں دن سے نکل جائیں گے اوپر کیا ہے شروع میں حدیث میں قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھیں گے بلکہ دوسری باتوں میں ایسا آواز تم اپنی نماز کو ان سے جانو یہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے دین کمان سے نکل جاتا ہے اللہ تو یہ مت سمجھنا کہ کوئی نماز پڑھ لے تو وہ دین سے نہیں نکلے گا وہ برباد نہیں ہوگا بات سمجھ رہے ہیں منحش کی اہمیت دیکھیے عقیدے کی خرابی دیکھیے اگر عقیدہ خراب ہو گیا منحش خراب ہو گیا آپ کی نماز آپ کا روزہ آپ کی زکوٰۃ آپ کو فائدہ نہیں دے گی او مایو الختر الحمد للہ اللہ ہوں ایمان رکھ کر شر روبیت ہے وہ نہیں ہے سمجھ رہے بات ربوبیت ربو ہے اگر کوئی شخص میں آپ کو بتا اگر کوئی شخص ایمان کے پانچ ارکان پر ایمان لا ہے پانچ ارکان کو تسلیم کرتا ہے ایک رکن کا منکر ہے آ? ارے ارے پانچ تو ہے نا تو ہے پانچ ارکان کو مانتا اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان قیامت پر ایمان تقدیر میں نہیں مانتا بھائی پلیز رہتا جاتا جب جاتا نہیں رہتا نہیں نا مسلمان باقی رہتا ایک پہلا بارڈر اللہ کو مانتا ہوں ہے نا اب یہ ہے رسولوں کو بھی مانتا ہوں اچھا میری ایک کام ان کے ہے نا اسلام میں چل ویسے خوارش یہ نہیں ظاہر کیا کیسا خود بہ ہے دیکھو بھائی کیا داڑھی ہو دیکھو کیا کپڑے ہیں دیکھو ٹکنوں سے پر کیا نماز پڑھ رہے ہم کیا قرآن پڑھ رہے ہم کیا تقریر کر رہے ہیں منہج کا بگاڑ عقیدے کی خرابی برباد کر دیتی مثال یہی کچھ پر اکثر چیزوں کو مان کر ایک چیز کا بھی منکر اگر کوئی شخص روزہ زکات نماز روزہ زکات وغیرہ سب میں اوم حجر مانتا میں حجر اسلام میں نہیں ہے معلوم میرا دیر برو رجوب کا انکار ہے دیکھیے انکار کرتا ہے بھائی. اور خلاص اسلام سے باہر ہے اور یہاں ایک پوائنٹ کی بات فائدے کے بعد ایک ہوتا ہے انکار ایک ہوتا ہے تساہل ایک شخص انکار کر رہا ہے ایک شخص عبادت نہیں کر رہا ہے فرق ہے دونوں یہ فرق ذہن میں رکھتے ہوئے چلے ایک شخص کہتا ہے میں ایک شخص شراب پی رہا ہے ایک شخص کہتا ہے دس از حلال فرق ہے دونوں میں وہ دوسرا کافر ہے کافی رہ جو شخص اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر دے شراب کو حلال سمجھتا ہے وہ شراب کو حلال سمجھتا ہے اب پیتا ہے ارے یہ حرام ہے نا کون بولے حرام حلال جائز پیرا اچھا ہے حرام ہے نا یہ کیوں پھر ہاؤ بھائی وہ کالج میں غلط صحبت ہوئی تھی دینے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا تھا اما بابا بولے مت بیٹھو صحبت اچھی رکھو صحبت ہے تالے خناہ کیا سحبت ہے سالے کنہ سالے کنت مثروں نے حدیث فرمایا نا المر والا دینی خلیری اور بھی حدیث ہے وہ اچھے دوست کی مثال ایٹر والے اور برے دوست کی مثال ہے نا تو صاحب الکیر ہے نا حدیث میں تو یہ پیرا یہ حرام ہے نا وہی معلوم ہے دعا کرو انشاءاللہ شاء چھوڑ دو انہیں کیا بول رہا ادھر کیا کہہ رہا ہے یہ حلال ادھر حرام کہہ رہا ہے یہ بھی پی رہا ہے یہ بھی پی رہا ہے سمجھ رہے مثال دے رہا ہوں تو مثال دے تو بولنا پڑتا ہے دوروں کا جی تجربہ ہے چند آؤ میری طرف کیوں دیکھ رہے تھے آپ آپ آپ یوں مثال بھائی مثال مثال ہے مثال آپ لوگ پینے والوں کو روکتے ہیں مجھے معلوم ہے ان تو ایک آدمی اس کو بولتے ہیں مستحل میں نے لکھا بھی شبد میں کہیں مستحل ممکن یا مستحل یا غیر مستحق ایک آدمی حلال سمجھ کے پی رہا ہے ایک آدمی حرام سمجھ کے پی رہا ہے حلال سمجھ کے پینے والا کافر ہو جائے گا حرام کو حلال سمجھ رہا ایک آدمی پی رہا ہے لیکن حلال یہ سمجھنا ہے یہ. ایک آدمی حلال حرام ہی سمجھتا ہے لیکن عادت ہے اس کی نفسانی خواہشات کا متبعہ ہے हا? یا کسی اور وجہ سے جو ہے اپنی ٹینشن کو دور کرنے کے لیے بولتے لوگ ٹینشن میں دور کرنے کے لیے سگریٹ اور وہ پیتے کیا تو ٹینشن اس سے دور ہوتی غم کا علاج ہے اللہ تو تمہیں ان لوگوں کو لوگ یہ سب کال اللہ سے لوجیکل آتی ادھر تو مدمت میں جو حدیث آئے ہیں کافی ہوں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں میں بتانا ہو سکتا ہے کہ ظاہری چند نیک چیزوں کو دیکھ کر ان کی گمراہی کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے یا ان کے باطل ہونے کو ہم حق میں حق نہیں سمجھ سکتے وہ لوگ باطل ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور بھی کافی روایتیں ہیں جو بہت ساری حدیثیں خواہش کی مدمت کے سلسلے میں آئی ہیں جو اللہ کے نبیسلم سے ثابت ہیں ایک پانچ منٹ کا بریک لے لیں آپ نہیں کنٹینیو آدھا گھنٹہ ہاں باپ ختم تیسری فصل پڑے خوارش سے جو ہے نقصان جو ہوا ہے مغلط مغلط یا چوتھی فصل دو, دو فصل باقی چلیے چلیے کنٹینیو کرتے ہیں ہم ان سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ظاہر بات ہے میں نے جیسا کہا کہ کلوحا فلان نبی وسلم نے بیان فرمایا بہتر فرقوں کے بارے میں تو ان فرقوں سے نقصان ہی ہوگا کیونکہ جہنم میں آدمی جاتا ہے جہنم میں یہ لوگ جو جائیں گے ان کے اپنے افسات کی وجہ سے فساد یا افساط کی وجہ سے یہ خود بگڑے لوگوں کو بھی بگڑا بگڑائے بگاڑ بگا... بگا... بگا... بگا... بگا دیے خود گمراہ ہوئے لوگوں کو بھی ان لوگوں نے گمراہ کر دیا جس کی وجہ سے یہ لوگ جہنمی قرار پائے خواہش کا بھی ہوئی ہے اسلام سے اور اسلام کو اور مسلمانوں کو اس کا کافی نقصان ہوا ہے بلکہ جتنا نقصان ماضی میں اور آج بھی اس گمراہ فرقے سے ہو رہا ہے کسی اور چیز سے ہو رہا ہے افساد ہے کہیں اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کرتا ہے اچھا اسلام کو بھی نقصان مسلمانوں کو بھی نقصان ہوا ہے اس کی کچھ مثالیں قرآن کی غلط تعویلیں کرنا اور صحابہ کے فہم سے انحراف کرنا یہ کیا کرتے ہیں ظاہری قرآن کے جو ظاہری نصوص ہے نا ظاہر کو لیتا ہے سر اس کا مفہوم کیا ہے اس کی صحیح تفصیل کیا آیا ہے دھوکی میں لیتے ہیں جیسے مثال سمجھ لیجیے وہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو چیز اتاری ہے شریعت قوانین اس کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر حکم کرے وہ کافر ہے اب یہ قرآن ح اب اس کا ظاہری مفہوم کیا ہے کہ جو شخص یہ حرکت کرے وہ کافر ہے تو یہ لوگ اس ایسی اس کی تعریف اس کا مطلب یہ کرتے کافر جیسا کہ حضرت دو دو دو کفر کا فتوہ لگا ہے تو انہوں نے جب کہا تھا کلیمت و حق نوریزا بھی کلام تو حق ہے لیکن مطلب کو اس کا نکھار رہے ہو تو یہ جو بلکہ یہ جو بدعت کیا بات ال قرآن کی آیتوں کا رخ بدلنا اس کا فہم سلف کے فہم پر نہیں لے کر غلط مفہوم لینا یہ جو بدت شروع ہوئی انہوں نے شروع خواری کی خواہش ہے فسٹ یہ جنہوں نے دنیا والوں کو یہ چیز سکھائی تعویلیں قرآن کی آیتوں کھلواڑ کرنا صحابہ کے فہم کو چھوڑنا آج بہت سارے لوگ اس نہج پر چلتے ہیں کئی جماعتیں ہیں جو گمراہ جماعتیں ہیں آپ دیکھیے کہ آیتوں کا جو ہے وہ رائے سے تفسیر کرتے ہیں عقل سے اس کی تفسیر کرتے ہیں جبکہ سلف کا یہ نہج رہا ہے تقدیم النقل علل عقل سمجھ میں تقدیم النقل علل عقل اور گمراہ فرقوں کا کیا رہا ہے تقدیم العقل علل. تقدیم القل سمجھتے ہیں تقدیم النقل عل العقل کا مطلب کتاب و سنت کو عقل سے مقدم رکھنا تقریب و نقل علل نقل کہتے ہیں کتابوں سنت وہ منقول ہوئے ہیں ہم تک قرآن ہم تک پہنچا ہے نا ایک کے بعد ایک ایک بات منقول ہوا حدیث سے بھی تو نقل سے مراد کتاب و سنت تو تقدیم عقل عقل تو معلوم ہے سب کے پاس ہے تو قرآن و حدیث کو عقل کے مقدم کوئی بات اگر کتاب و سنت کی ہمارے سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہے کوئی حدیث بھائی اونٹ سے وضو کا کیا تعلق لوگ مثال کے طور پر بھائی اونٹ کا گوشت کھائے تو وضو کرنے کا جو حکم ہے اس سے اس کا کیا کنیکشن ہے بیٹھو اس میں کیا لاجک ہے بیٹھ کے چار پانچ سات سوچو اس کے بعد وضو کروا رہے لاجک لاجک لاجک لاجک ارے اللہ بولا کرو رسول اللہ کرو یہ اور اللہ کا حکم ہے نا کرو نبی صدر کا حکم ہے عمل کرو نہیں کیوں ہے سوچ رہے اونٹ میں کچھ ہوگا اچھا ان کی لاجک نکالے اونٹ کا بھی اس میں کہتے کہ گوشت میں کہ چربی میں کہ رہتا کہتے جس سے ڈاؤٹ ہوتا کہتے ہوا خارج ہوئی بول گیا یہ بھی آئی لوجک مان اس میں بھی لائے کہاں کی لائے اونٹ جی بولے گئے بہر تو اب اونٹ کے گوشت سے اس کا کیا تعلق ہے یا اس سے بڑی عورت جب حیض میں ہوتی ہے نماز ماں روزہ قبا ہے یا نہیں کیا صحابیت کی ہے وہاں کچھ بھی لوجک وجک نہیں تھی وہاں کیا بولتے تھے معلوم ہے سوال کیا گیا کیا بات ہے کہ عورت جب اداد جب عورت حیض میں ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھتی ہے روزوں کی ادا کرتی ہے کیوں کیوں سوال کیا گیا جواب کیا دیے لوجیکلی جواب دیے ہم کو حکم دیا جاتا تھا نماز ہم کو حکم دیا اسی طرح ہاکدہ اسی طرح ہم کو روزوں کی قدا کا حکم دیا جاتا تھا نمازوں کی قدا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا دیر واز دیر از آرڈر اینڈ فالوئنگ دیر واز آرڈرس دیر ور آڈرس کیا ہے دیر ور آڈر تھا فالوئنگ تھی بس حکم تھا کاغذاری تھی داد حکم تھا ہمارے نبی سسم تھا کنہ نؤمر ہمیں حکم دیا جاتا تھا نماز روزے میں کیا فرق ہے دونوں عبادتیں یہ منتھلی عبادت یہ ایئرلی عبادت سوری یہ ڈیلی عبادت وہ منتھلی ایئرلی عبادت نماز ڈیلی عبادت ہے نا جی وہ ایئرلی عبادت تو اس میں کیا اس میں بھی لائے لاجک وہ کہتے ہیں وہ نماز ہو سکتا یہ ہوں گی وہ بڑا چھوڑی اس کو اس میں کہا جائیں ہم لگ تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ تقدیم و نقل ہے یہ سلب کا طریقہ ہے عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہی بات میں کیا کیوں جو ہے شریعت نے اس کا حکم دیا ہے کہ ہم جو ہے ہم جو ہے روزہ ادا کریں اور نماز معافیں شریعت کا حکم ہے اونٹ کا گشخین اس کو ضرور جاتا ہے شاہ کی نماز چار رکعت فرض ہے فجر کی نماز دو رکعت فرض ہے صبح صبح آدمی جو اکتا ہے اٹھتا ہے فریش دو رکت پڑنا ہے رات میں تھکاؤ چار رکت پڑنا پڑا اس میں اس میں بات دو رہنا یا چار رہنا تھا مسجد نبی کی ایک نماز کا اتنا جرہ یہ ہے ایسے بادشاہ ظالم ہو تو بھی جو ہے صبر کو خروش سے منع کیا گیا ہے وہ ان و دہا رکھا پیٹ پہ مار رہا تو مال, مال چھین رہا ہے ظالم حاکم حکمران کوڑا مارتا ہے پر اور مال چھینتا ہے صبر کرو حتی تلقونی علی الحوض حتیہ سب پہ ملاقات کرو ایسا کیوں ہے وہ مار تو مارو نا مارو نا ہم لوگ پوری نکل گئے خرچ بغاوت شریعت کا حکم کیوں ہے سمپا پہ تان مرائے کو حبشی اگر کوئی بادشاہ بن جائے کالا حبشی غلام سنو اور اطاعت کرو اس کی بات ہے یا نہیں ہے کیوں ہے ایسا تقدیم النقل على العقل یہ سلف کا منحص ہے لیکن ان خوارش نے جو کیا کیا ان کا کیا ہے نہیں انہوں نے جو ایک تقدیم العقل یہ باطل کا طریقہ ہے اس میں ان کا بھی عقل کو آگے رکھا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے نصوص کی تعویلیں کر دی یہ بات عقل سے اکل پرانی آیات کی تعویلیں کر دی دوسرا پوائنٹ دیکھیے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کی حقیقت کو حکمران پر حروس سے بدلنا کیا مطلب امر بالمعروف معروف اور نہیں منکر کا حکم ہے یا نہیں ہے شریت کی ذمہ زمد... داری ہے, نہیں ہے. ام... کیا كنتم... اس کی بھی اے... دلیل ہے کون ہے معلوم اجازت ہے ہمارے جانے کی ہر جگہ ہمارے کو ویزا مل جاتا ویزا مل جاتا او؟ موسٹ بلکا. موسٹ ویلکم بولتے تم لوگ لوگ ہر جگہ سلویا نہیں ہونا نہیں سمجھ میں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ان سے یہ اپنے جن کو برباد کر لینا چھوڑ دو ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے سمجھ میں آ رہا چلیے تو یہ امر بل مارو نہیں ہے یا نہیں اس کے دعوتیں ہیں اس کا طریقہ ہے امر بل مطلب بھلائی کا حکم دینا اس سے روکنا کون حکم دینا بھلائی کیا ہے کب حکم دینا کیسے دینا اس کے کچھ قواعد اصول ضوابط ہیں یا اسی بھلائی کا حکم دینا ہے نہیں عل منکر منکر سے روکنا ہے کیسے روکنا منکر سے منکر کس کے بعد منکر کیا میری نظر میں منکر یا شریعت کی نظر میں منکر میری نظر میں منکر یہ ہے کہ مسجد میں جو ہے قبلے کی طرف پیر کر کے بیٹھا ہوا یہ مسجد میں کبلے کی طرف پہر کر کے بیٹھا ہے اب میں اس کو روکنا ہے ماروں گا جا کے لیا کب لے کی طرف نہیں ہے منکر ایسا کریں گے نہیں نا یہ منکر ہے یہ تفصیل ہے نا میں صرف پوائنٹ اشارہ کر رہا ہوں میں بتا نہیں رہا ہوں پوری تفصیل یہ جو ہے نا یہ کیسے ہوگا امربل بالمعروف نہیں منکر ہے یہ فریضہ ہے معروف معروف ہو شریعت کی نظر میں منكر, منكر. شریعت کی نگاہ میں شریت کی میری نگاہ نہیں کیونکہ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہے اچھا پھر نہیں کیسی ہوگی اس کے جواب کیا ہیں ان لوگوں نے کیا کیا اس کو خروش سے بدل دیا کیا مطلب میرے لکھا نا میں سمجھا رہا ہوں آپ کو وہ لکھنے کا وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں دیکھو اسلام کا حکم ہے کہ بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا ہاں ہے اب بادشاہ جو ہے منکر کر رہا ہے حکمران کیا کر رہے ہیں منکر کا کام کر رہے ہیں غلط کام ہے ہاتھ ملا لیتا اور اچھا. وہ او منکر عورت کچھ ہی نہ ہو منکرات نظر آ رہے ہیں ان کو کس کو خواہش کو کہاں حکمران تو کیا کرتے ہیں اب امر بل ماروف نہیں المکر ہے نہیں شریعت کا حکم خلاص بغاوت ان کے خلاف خروج امر بل معروف نہیں منکر الگ ہے خروج ایک الگ چیز ہے خروج منع ہے امر بالمعروف کا حکم دیا گیا نہیں منکا لیکن اس کا طریقہ الگ تم امر بل بلکہ اس کو ایسے بھی لکھ ہے امر بالمعروف نہیں المکر کے نام پر خروج کرنا یا میں اس کے نام پر خروج کرتے وہ یہ کہتے ہیں یہ کام ہم کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم خروج کر رہے ہیں بغاوت کر رہے ہیں ہم نہیں علمکر کر رہے ہیں جبکہ وہ نہیں المنکر نہیں ہے بدل دی آپ نے چیز آپ نے بدل دی تو یہ ان کے یہ نقصان ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے ہر جگہ خروج کا ذہن پیدا رہا, رہا ہے یہ بتا انہوں نے دنیا کو دی تو کئی جماعتوں میں یہ منحج پایا جاتا ہے مسلمانوں کے کیا خروج بغاوت لسانی یا سینانی لسانی یا زبان سے یا تلوار سے خروج بغاوت بغاوت آپ دیکھیے برائیاں حکمرانوں کے خلاف بولنے والے کتنے ہیں لوگ مسلم حکمرانوں کے بارے میں بولنے والے لوگ یہ کہاں سے آئے کس نے دیا ہے یہ, یہ خوارش کی دین ہے یہ خوارش کی دن ہے بغاوت کرنا تقریروں میں لوگوں کو پھڑکانا لوگوں کو وہ کرنا اس سے نقصان یہ ایک بہت بڑا نقصان یہ منحش خروج کا ان لوگوں نے دیا ہے خوارش نے یہ منحش دیا ہے لوگوں کو آج مسلمانوں کی کئی جماعت اس کا شکار ہے جو قروج کا منہج اپنے اندر رکھتی ہیں چلیے گناہوں کی وجہ سے مسلمانوں پر کفر کا بتوا لگانا آپ کا معلوم ہے ان کا خطرناک منحج ہے کس کا خواہش کا گناہ سے مراد یہاں بڑے گناہ ہیں چھوٹے نہیں ہیں ذہن میں رہے گناہ سے مراد بڑے گناہ ہیں کیونکہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں بڑے اور چھوٹے پتا چننا بڑے گناہ کس کو بولتے ہیں چھوٹے گنا کس کو بولتے ہیں اللہ قرطبی رحمت اللہ علیہ تفصیر میں لکھتے ہیں کہ بڑا گناہ کون سا ہے ہر وہ گناہ جس کے لیے وعید آئی ہو گرد میں ہر وہ گناہ جس کے لیے اللہ نے کہا مثال کے کہ غریب اللہ علیہم اللہ غصہ ہوا ہاں؟ یہ حدیثوں میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے والے سے بات نہیں کرے گا اس کو پاک نہیں کرے گا گناہوں سے ہاں؟ تو یہ چیز وعیدیں آتی ہیں یہ سب کیا ہیں کبائر ہیں تو ان کا عقیدہ کیا ہے بڑا گنا کرنے والا کا یہ بھی وہی منہج چھوڑنے کا ہی نتیجہ ہے تو یہ نقصان ہوا یہ ان کا نقصان کہ, کہ ان لوگوں نے کیا کیا مسلمانوں کو نقصان کیسے ہوا اس سے یہ پوائنٹ کیوں لکھا کیا مسلمانوں میں جو بھی بڑے گناہ کر رہے ہیں حاکم کرے یا آمد آدمی کرے عوام کرے یا خواص کرے یہ فوراً اس پر کیا حکم لگا دیں ہیں اور اسلام سے کفر کافر اس کو مرتر اسلام سے نکل جاتا ہے ان کی نظر میں بڑے گناہ یہ نقصان ہے بہت بڑا اب اس میں جو لوگ حقیقت میں مسلمان ہیں جو آسی ہیں گنہ گار ہیں جبکہ سلط کا منج کیا ہے بڑے گناہ سے انسان کافر آپ کو معلوم ہے نا پڑے ہوں گے آپ عقیدے میں عقیدے کے چیپٹر میں کہ مرتقب القوای بڑے گناہ کرنے والوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اہل الرحمان کا سلف کا کاقیدہ کیا ہے کہ وہ مؤمن ناقص الایمان اصل ایمان کی وجہ سے مؤمن ہے اور جتنا گناہ ہے اس حساب سے وہ گنہ گار ہے لیکن ایمان کی نفی اس سے نہیں کرتے ہیں سلف کہ وہ ایمان سے باہر نکل گیا ایمان سے خارج کر نہیں کرتے ہیں تو یہ جو مسلمانوں کو نقصان ہوا کہ مرتقبل کبھی رکھا یہ منہ انہوں نے دیا ہے لوگوں کہ بڑے گناہ کرنے والے کیا ہیں کافر ہیں دائرے اسلام سے خارج ہیں حکمرانوں کا قتل اللہ اکبر انہوں نے خلیفہوں کا صحابہ کا اہ? اس کے بعد حکمرانوں کا قتل حلال کیا ان لوگوں نے آپ دیکھے حضرت علی حضرت حضرت عثمان سے پہلے حکمرانوں کے قاتل نہیں کیوں کیا قتل انہوں نے کیونکہ منکرات کو نکالنا یہ منکر ہے یہ برا ظالم بادشاہ ہے اس کو ہٹا دینا صحیح حکومت کو لانا ختم یہ بہت بڑا نقصان ہے آپ دیکھیے ایک بات یہ نقصان کیسے ہوگا سنیے آپ میں آپ کو بتا دوں حکمرانوں کے پاس پاور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے پاور قوت رہتی نہیں رہتی پور قوت آدمی رجال رہتے نا اب اس کے خلاف بغاوت کریں گے یہ تو قتل میں نے لکھا ٹھیک ہے قتل کرنا وہ تو بہت نقصان ہی نقصان ہے اس سے اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں اس کے علاوہ خروج اگر اس پر کریں گے تو کیا ہوگا اپنا پاور یوز کرے گا نہیں کرے گا وہ کرے گا مجھے آج تک بتائیے تاریخ اسلام میں خروج سے کبھی فائدہ ہوا ہے جتنا نقصان خروش سے ہوا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوا بل خروج طریق اصلاح کا طریقہ ہے ہی نہیں اصلاح کے نام پر خروج کیا جا رہا ہے اصلاح کے نام پر خروج سلف کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ اصلاح کے نام پر خروج کرتے نہ حجا جیبل یوسف کے خلاف انہوں نے خروج کیا کسی اور نام پر خروش کیا ہوں سلف اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے نہیں منکر کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ خروش کریں لیکن اس خروش کا نقصان ہوا جب حاکم کے خلاف بغاوت کی جائے گی تو وہ اپنا پاور یوز کرے گا اپنا پاور یوز کر کے کیا وہ ظالم ہے بھائی وہ برا ہے مثال کے طور ظالم ہے اب اس کے خلاف بغاوت آپ کر رہے ہیں آپ کون سے ایریا میں رہتے ہیں فلاں ہیں پورے ایریا کو بھون دو آپ ایک کرے خروج آپ کا پورا خاندان آپ کا پورا محلہ آپ کی پوری بستی تباہ کر دی گئی کیوں کیونکہ آپ نے خروج کیا آپ کی نیشنلٹی سے تعلق رکھنے والے سارے لوگوں کو تباہ کر دیا جائے نقصان یہ دیکھیں خروج کا نقصان ہے تو اس خواہش کا خطرناک نقصان ہوا ہے ماضی میں پورا یہ مظاہرات کا کبھی فائدہ یہ کہاں سے لائی ہے عورتوں کو بھی لارے روڈ پہ مردوں کو بھی لارے بچوں کو بھی لارے بینر پہ رہے پلیز فلاں من کر رات نکالو یہ نکالو کیا ہوگا پھر پولیس آئے گی مارے گی نہ اپنا خبر استعمال کرے گا خروج سے نقصان ہوا ہے ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوگا رہا ہے تو یہ حکمرانوں کا قتل میں نے یہاں لکھا ہے تو حکمرانوں کا قتل خود ایک بڑا جو ہے خراب کہ ان کو جو ہے کافر سمجھ کے نوند ملا مثالے ان خوارج نے جو ہے ان کا قتل کر دیا اور بغاوت کا یہ اثر ہوا بغاوت کا یہ اثر ہوا کہ معصوموں کی جان گئی خون کی ندیاں بہائی گئی ہاں عورتوں کو بچوں کو بے دردانہ طریقے سے قتل کیا گیا کون ذمہ دار ہے اس سب چیزوں کے خروج کا اب دیکھیے کہیں بھی کسی جگہ کسی ملک میں کسی بستی میں ظالم با, بادشاہ اس کے خلاف ان لوگوں نے جو ہے خروش کیا کرتے ہیں پہلے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اس کے خلاف کس دروازے سے آتے ہیں نہیں علم کر کے دروازے سے اس دروازے سے آ کے بھڑکاتے ہیں لوگوں کو ان کراد کو ہٹاؤ جذبہ پیدا کرو اپنے اندر شکت پیدا کرو ایمان کی حیرف پیدا کرو بھڑکاتے ہیں صفا الاحلام نوجوان جذبات میں بھڑکاتے ہیں اس کے بعد بغاوت پر ابھارتے ہیں اب جب بغاوتیں شروع ہوتی ہیں تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے تباہی ہوتی ہے بربادی ہوتی ہے ہر طریقے کا جانی مالی نقصان ہوتا ہے عوام ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہے خواہش کا نقصان جو آپ ہر دور میں دیکھے ہو مسلمانوں کی صفا میں اختلاف پیدا کرنا بھی بہت بار. اتحاد کی دعوت اسلام نے دی اختلاف سے منع کیا ہر وہ چیز جو اختلاف کو ہوا دے رہی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائی آپ اور اختلاف کب ہوگا جب آپ قال اللہ قال رسول چھوڑیں گے کسی اور چیز کو پیش کریں گے جب سلف کے منہج کو چھوڑ کر غلط مرحج اپنایا جائے گا تو اختلافات ہوں گے تو خواہش کی وجہ سے کافی اختلاف ہوا کافی اختلاف ہوا آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو الگ الگ فرقے وجود میں آئے اس سے اختلاف سے کیا ہوا جو میں مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا ان کی وجہ سے اسلام میں گمراہ فرقے وجود میں آئے کئی فرقے وجود میں آئے ان کی وجہ سے ان کے غلط باطل منہج کی وجہ سے ایک اسلام کو اتنا بڑا جو فرقوں سے منع کیا گیا ایسے کئی فرقے آئے آپ دیکھیں خوارش کا منہج اپنانے والے کتنے فرقے ہیں آج موجودہ دور میں کیا من آپ جانتے ہیں ناموں کے ساتھ جانتے ہیں ان کا وجود کا ہے جانتے ہیں یہ کہاں سے حقیق کی پیداوار ہے کیوں کہ ان کی وجہ سے تو یہ نقصان ہوا نہیں ہوا کہ مسلمان ٹولیوں میں پٹ گئے مسلمان جماعتوں میں پڑ گئے الگ الگ الگ الگ طریقے سے جو ہے منہ لوگوں نے اپنا اپنا لیا یہ سب نقصان ہوا ان خوارج کی وجہ سے اور یہ چند پوائنٹس میں نے کہا نا صرف گئے ہیں اگر آپ تفصیلی دیکھیں تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے خوارج کے سے جو ہے کس طریقے سے مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے اسلام اور مسلمانوں کو شروع سے نقصان ہوا علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اے اے کیا کہتے ہے ان کے فتنوں سے یا ان کے مخاطر جو ہیں اہل اسلام پر سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ کسی اور فرقے سے اتنا نقصان مسلمانوں میں نہیں ہوا ہے جتنا اس فرقے سے خواہش سے نقصان ہوا ہے اور ہوتا ہے چوتھی فصل نجات کا راستہ کیا ہے اس نقصان سے اس خون خرابے سے یا کہیں کہ اس مخاطر سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے اس کا یہی طریقہ ہے سنت رسول اللہ اللہ کی کتاب کی طرف اللہ کے نبی اسلام کی حدیثوں کی طرف صحابہ کے فہم کے ساتھ ہم لوٹ جائیں یہی نچاق کا راستہ جو اللہ واحدہ میں نبی علیہ السلط و السلام نے بیان فرمایا بکرا کیمن تو بھی فرق یہ نجات ہے ہدایت نجات ہدایت میں ہے ہدایت میں نجات ہے اس کے لیے کیا ہے سلف کے منہج کی طرف لوٹ جانا خوارش کا منحج چھوڑ دینا پر. باطل منہجوں کو چھوڑنا اللہ کی کتاب کی طرف اور نبی کی حدیث کی طرف سلف کے فہم کو سلف کے منہج کو سامنے رکھتے ہوئے لوٹنا اسی میں نجات ہے کیوں؟ نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث شریف میں جو ناجی فرقے کی پہچان بیان کی ہے, وہ یہی ہے مَا آنَا عَلَيْهِ <وَأَصْحَارِي> یہ فنار نہیں ہوں گے ف نار اللہ واحدہ ناجی فرقہ ناجی جماعت یہ گبراہ فرقوں سے بچنے والی چیز یا با با بچانے والی چیز کیا ہے کہ ہم سلف کے فہم پر اپنی زندگی گزاری یا ان کے منہج کو اختیار کریں کتاب اللہ, اللہ ما علی آج میں اور میرے صحابہ جس نقش قدم پر ہے میں اور میرے صحابہ جس نحج پر ہیں اسی نحج پر یہ لوگ رہیں گے کون یہ ناجی فرقہ اللہ واحدہ ٹھیک ہے منصورین ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی ان کے ساتھ لا ان کو نقصان پہنچانے والے ان کو زلیل و خار کرنے،, کرنے دلیل کرنے والے خار کرنے کے جو چاہتے ہیں کہ خار ہو جائیں دلیل ہو جائیں لاحم پر ان کو نقصان نہیں پہنچائے کیوں کیونکہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال کی کس کے اس ناج فرقات تو نجات اسی میں ہے کہ انسان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ جائے صحابہ کے منہج کے ساتھ صحابہ کے کو چھوڑ کر کتاب اللہ اور سنت رسول پر لوٹے گا تو گھر ہے کیونکہ کے پاس بھی کتاب و سنت تھی سلف کا فہم سلف کا منہج نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ بھٹکے اور نجات سے دور ہو گئے اب نجات اسی میں ہے کہ ہم پیارے نبی علیہ السلام السلام کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس فہم سلف کو اپنائے اس صحابہ منہج سلف کو اپنا کر اپنی زندگی کو گزارے تو انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے نچات ہوگی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو گمراہ سے محفوظ رکھے اور سلف کے منہج پر قائم اور دائم رکھے آمین آمین لارم سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ شاء آگے بھی بڑے اہم افواب ہیں دو باب اب تک ہم نے پڑھے ہیں آگے مزید اہم چیزیں خواہش کے متعلق آ رہی ہیں جو انشاءاللہ اللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے زاک اللہ فرمائے اور ان باتوں کو آپ کی نظار خبر آپ شامل سب کو کو شامل کر اور اور